العالمین للہ والسلام وسلم اشرف المبی المرسلیم حمدین فہر اجمعینجتہ بھی حدیحی الائم الدین امداد آج ان شاء اللہ عقیدے کے درس ہوگا اور جیسا کہ بتا دیا کہ ان شاء اللہ آج الگ موضوع ہوگا آج کے متعلق آج درس میں ان جن اور شیاطین کے متعلق بات کریں گے کی جنات اور شیطان کی کیا حقیقت ہے کیا کیا ان کا کوئی حقیقت ہے کہ نہیں اور جنات جنات اور شیطان میں کیا فرق ہے کہ نہیں اور جنات کس طرح کھاتا ہے پیتا ہے رہتا ہے اس کی زندگی کس طرح گزرتی ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں ان بات کریں گے کیونکہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اگر بات کریں گے تو انشاءاللہ شاء موضوع صحیح رہے گا کیونکہ بہت سے لوگ اکثر خاص کر جنات کے متعلق بہت زیادہ خرافات ہیں ہر گاؤں میں آپ دیکھو گے اور ہر شہر میں ہر لوگ ہر ایک کے پاس ہر قوم کے پاس الگ الگ تصورات ہے الگ الگ خیالات ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنات اتنا ہی طاقت والے ہیں کہ وہ لوگ بہت ساری چیزیں کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ ان کے خوف میں شرک اور کفر میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے تو کہاں تک یہ باتیں صحیح ہے اور ان لوگ کی حقیقت کہاں تک صحیح ہے اور قرآن اور سنت ان کے بارے میں کس طرح اللہ سبحانہ خان اور کس طرح اللہ کے رسوس ان لوگوں کے حقیقت بیان کی ہے تو یہ دو اہم بات ہے الجن والشیاطین جن کون ہیں اور شیاطین کون ہیں جن اور شیاطین میں زیادہ فرق نہیں ہے انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں ذکر کریں گے جن یہ عربی لفظ ہے اور اردو میں بھی جنات کہتے ہیں جن کے مادہ اصل جین اور نون ہے جنہ عربی میں عموماً جو جیم اور نون سے ترکیب جس کا ہوتا ہے مصدر ہوتا ہے تو اس کے خفا کو کہتے ہیں یعنی کوئی چیز اگر چھپ جائے اور لوگوں کی نگاہ سے یعنی وہ غائب ہو جائے تو یہ جیم اور نون جنت کے لفظ میں استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ جنات کو اس لیے جنات کہا گیا کیونکہ وہ انسان سے مخفی ہے انسان اس کو دیکھ نہیں پاتا ہے یا اس کی حقیقت نہیں سمجھ پاتا ہے اسی طرح عربی میں جنت کو جنت کہا گیا کیونکہ جنت کی حقیقت انسان تو دیکھتا ہے آگ سے لیکن اس کے حقیقت نہیں سمجھ پاتا ہے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو عربی میں جنین کہتے ہیں کیونکہ وہ ظاہر نہیں ہوتا ہے وہ تو اندر ہی رہتا ہے اسی طرح مجنون عربی میں پاگل کو کہتے ہیں کیونکہ اس کا عقل غائب رہتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ عقل کا تو اصل جنہ اور یہ جو اصل مصدر ہے یعنی جو غائب ہونے والی چیز یا جو غیر معلوم چیز تو جنت کو اس لیے جن کہا گیا ہے کیونکہ اکثر لوگ اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے ہیں نہ لو لوگ اس سے ادراک کرتے ہیں تو یہ اسی اثر مزدور اور جنات اصل کیا ہے علماء کہتے ہیں عالم آخر غیر عالم انسانی والجن یعنی غیر عالم انسانی والملائکہ کہ وہ الگ عالم ہے ان کا الگ مخلوقات ہے نہ وہ انسان ہے نہ وہ فرشتے ہیں اور اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ ان لوگوں کو بھی انسان کی طرح ان لوگوں کو بھی مکلف کیا ہے یعنی ان لوگوں پر بھی عبادت کرنا نماز روزہ کرنا ان لوگوں پر بھی واجب ہے اور ان لوگوں کے بھی حساب کتاب دیا جائے گا یہ اصل تعریف علماء نے ذکر کی ہے جنات کے بارے میں اور شیطان کے بارے میں اگر تھوڑی دیر بعد اشارہ ذکر کریں گے یہاں جو مسئلہ ہے کہ جنات پر ایمان لانا واجب ہے ایمان لانا مطلب نہیں کہ ہم اس کی تصدیق کریں ایمان یعنی یہ ایمان لانا چاہے کہ جنات کی کوئی حقیقت ہے اکثر تقریباً اکثر مذہب والے تمام بلکہ مذاہب والے یہ تقریباً اقرار کرتے ہیں کہ جنات کوئی حقیقت ہے کچھ پہلے زمانے میں کچھ زمانے میں کچھ علماء آئے جو حقیقت میں جنات ہی کو انکار سرے سے انکار کرتے ہیں اور اس طرح انکار کرنا یہ کفر کی بات ہے کیونکہ اگر یہ ان کی حقیقت نہ ہوتی تو اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ ان لوگوں کا کیوں ذکر کرتے آپ دیکھو کہ قرآن میں کئی جگہ ذکر آیا ہے جنات کے لفظ آیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حدیثوں میں ثابت ہے کہ اللہ کے رسول جنات سے ملاقات کی ہے جنات کو ابھی ان لوگوں کو قرآن سنائی ہے جنات بھی اللہ کے رسول نے حکم دی کہ کس طرح اس سے بچنا ہے تو اگر یہ حقیقت نہیں ہے تو یہ باتیں اور یہ اس طرح حدیثیں اس کے توجہ کیا کریں گے دوسری بات اسی طرح کچھ انما کہتی جنات کے بات کرتے ہیں کہتے جنات کی حقیقت ہے لیکن اس کے معنی بدل دیتے ہیں کچھ انما کہتے ہیں جیسا کہ کچھ طائب خاص فلسفی لوگ جو فلسفی ہوتے ہیں یہ لوگ جیسے بن سینا فارابی اور لوگ گزر چکے ہیں وہ لوگ جنات کہتے ہیں وہ حق حقیقت اس طرح نہیں ہے جنات اس کو کہتے ہیں جو انسان کے بری خواہشات ہوتی اسی کو جنات کہتے ہیں اسی لیے قرآن میں بار بار روکا گیا کہ تم لوگ جنات کے پیچھے مت چلو یعنی شیطان کے پیچھے تو کہتے شیطان یہی انسان کے خواہشات ہیں لیکن یہ غلط نہیں ہے کیونکہ وہ اس بالمقابل وہ لوگ فرشتوں کو بھی انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ فرشتے کوئی حقیقت نہیں ہے انسان کے جو اچھی خواہشات ہیں نیکی کرنے کے جو تمنا اور یہ جو باتیں ہوتی ہیں دل میں کہتی یہی فرشتہ ہے حالانکہ غلط ہے ذکر کیا گیا فرشتوں کے حقیقت تقریباً اس کے لیے خاص درس تھا اور جنات کی بھی کوئی خاص حقیقت ہے جیسا کہ قرآن اور سنت میں ثابت ہے کچھ علماء کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں کچھ علماء غیر معقول باتیں کہتے ہیں کہتے ہیں جیسے کچھ کتابوں پاؤ گے کہتے ہیں یہ جنات یہ جراثیم جو اڑتے ہیں میکروبات جو گندگی ہوتی ہے یہی ہوتے ہیں حالانکہ غلط ہے یہ جنات نہیں ہے یہ تو اپنے گندگی یا موزی چیزیں ہیں یہ اپنے جگہ پہ ہے اور جنات اس سے اس کے کوئی دخل نہیں ہے یہ دونوں سے اور اللہ سلام تعالیٰ جنت کو قرآن نے ثابت کی وما خلق الجنا و انس اللہ, معشر اللہ علی ابدون یا میں اشر الجن وال انس و خاطب کیا اللہ سما تعالیٰ جنت سے بھی بات چیت کی روح یعنی کی خطاب کی قرآن بھی ان قرآن ان لوگ سے بھی خطاب کیا ہے قرآن ان کے لیے بھی ہے تو اسی لیے حقیقت یہ ہے کہ جنات پر ایما یعنی یہ عقیم رکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے کیونکہ جنات کی کوئی حقیقت ہے ان کے وجود ہے اور ان کی تفصیلات جو قرآن و سنت میں ثابت ہے اسی کے بنا پر ایمان لانا چاہیے یہ خورافات جو منتشر ہیں الگ الگ باتیں جو خاص کر بچوں کو ڈرانے کے لیے یا عوام کو ڈرانے کے لیے جو باتیں چھوڑی جاتی ہیں وہ غلط ہے حقیقت میں انسان کو جنات سے ڈرنا نہیں چاہیے اکثر لوگ ڈرتے ہیں تنہائی میں آ تو ڈر گئے جنات ضرور آئے گا آواز آئے گی تو جنات ہے نہیں آئے گی انشاءاللہ کہ جنات انسان سے مضبوط نہیں جنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگرچہ اس کے اندر کچھ خصوصیات اللہ نے رکھی ہے لیکن وہ انسان سے کبھی افضل نہیں ہے انسان سے کبھی طاقتور نہیں ہے جیسا کہ ان یہ دلیلیں آگے پیش کریں گے اگلے مسئلے یہ ہیں کہ جنات اور شیطان میں کیا فرق ہے آپ دیکھو گے علماء میں اس میں کئی رائے ہیں کچھ علماء کہتے ہیں کہ جنات الگ مخلوق ہے اور شیطان الگ مخلوق ہے اور کچھ علماء کہتے نہیں جنات اور شیطان ایک ہی ہے بے زیادہ تفصیل نہیں ذکر کرنا چاہتا ہے لیکن زیادہ قریب جو صحیح بات ہے اور و سنت کی روشنی سے جو پتہ چلتا ہے کہ شیطان ایک انسی شیطان ہے جو انسان ہوتے ہیں اور ایک جنمی شیطان ہے اور شیطان اس کو کہتے ہیں جو شتن یعنی جو رحمت اللہ کے رحمت سے یا جو اللہ کی تعلیمات سے دور ہٹتا ہے اس کو شیطان کہتے ہیں چاہے وہ انسان ہو بہت سے انسان شیطان ہے یعنی بہت سے انسان آپ کے شکر آپ کے پاس بیٹھیں انسان ہے لیکن وہ اللہ کے دشمن اللہ کے نافرمان ہے تو یہ لوگ اللہ کے نزدیک شیطان ہیں انسانی شیطان ہے تو وہی انسان ہے لیکن جو خبیص قسم کے انسان ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور رہتے ہیں اس کو انسانی شیطان کہتے ہیں اسی طرح بالمقابل اگر دیکھا جائے تو شیطان جو عموماً قرآن و سنت میں آیا ہے وہاں سے مراد جناتی شیطان یعنی جو شیطان ہوتا ہے وہی جنات جو کافر ہوتا ہے یہ اللہ سبحانہ و کے کی رحمت سے اور تعلیمات سے ہٹ کے رہتا ہے اسی کو شیطان کہتے ہیں اور اگر وہ مومن ہوتا ہے ایمان لاتا ہے تو اس کو شیطان نہیں کہیں گے اس کو جنات کہیں گے کیا دلیل ہے قرآن میں کئی دلیل ہیں اور سنت سے میں ایک دو دلیل پیش کرتا ہوں سب سے پہلے دلیل یہ ہے اللہ سلطان خود ہی فرماتے سورہ کہف میں کا جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسد الدم آدم کے لیے سجدہ کرو اللہ ابلی فسج سارے لوگ سجدہ کی اللہ ابلیس اللہ کے وہ تو جنات میں سے تھا یہ دلیل ہے کچھ علماء یہ آیت پہ اختلاف کیے کچھ علماء افسوس کی بات کہتے نہیں وہ تو ابلیس فرشتوں میں سے تھا پھر اس کے بعد جب اس نے بغاوت کی تو اس کو جنات کی شکل میں بنایا گیا نہیں غلط ہے وہ شروع ہی سے وہ جنات ہیں شروع ہی سے وہ شیطان بعد میں ہوا لیکن پہلے جنات ہی تھا شیطان اس لیے ہوا کیونکہ اللہ کی کام اللہ کے حکم سے بغاوت کی تو اس وقت وہ شیطان ہو گئے یار اس وقت وہ خبیس ہو گئے جیسا کہ انسان کافر ہوتا ہے اور مومن جب وہ کفر چھوڑ کے ایمان لاتا ہے تو اس کو مومن کہا جاتا ہے لیکن جب تک کفر میں تو اس کو کافر کہیں گے اسی طرح جنات جب تک وہ فسق اور فجور اور اللہ کی نافرمانی کرتا تو اس کو لقر شیطان دیا جاتا ہے اور وہ انسان کے دشمن بنتا ہے لیکن جب ایمان لاتا ہے تو اس کی یہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ دلیل ہے قرآن سے کہ اللہ فرماتے کی ابلیس جو جناتوں کے سردار ہے یہ یہ کیا ہے یہ فسٹ کام کی اور یہ جنات تھا اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ابلیس کیا کہا سجدہ کیوں نہیں کی خلقتا ہوں من نار کہہ گئے کہ اے اللہ من منار کہ اللہ ہمیں آپ نے آگ سے پیدا کیا اور حضرت آدم کو مٹی سے اور یہ انشاءاللہ ابھی آئے گا کہ جنات کو اللہ سبحان و تعالی آگ سے پیدا کیا تو اشتراک ہو گئے تو حقیقت یہ کہ وہ جنات ہے اسی طرح حدیثیں بہت زیادہ ہیں جیسا کہ انشاءاللہ حدیث حدیثہ ہر مسئلے میں پیش کریں گے ہر مسئلے میں دلیل ضرور انشاءاللہ پیش کریں بنا آپ دلیل کا کوئی بات نہیں کریں گے تو دلیل میں ہر دلیل میں آپ دیکھو گے اللہ سبحان اللہ کے رسول اس کو شیطان کہتے ہیں یا جنات کہتے ہیں اور مشابہ بہت سارے صفات میں خاص کر وہ حدیث جو رمضان میں ہم لوگ اکثر پڑھتے ہیں آپ دروس رمضان میں خطیب لوگ یا درس دروس میں اکثر خطبہ پڑھتے ہیں کیا ہے اللہ کے رسول فرماتے ادا خانطبان جب پہلی رات رمضان کی ہوتی ہے تو اللہ کے کی رسول کیا برماتے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وہ اور کیا ہے وہ ابو اب اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے وہ سفت کو بند کر دیا جاتا ہے اور دوسری روایت میں کچھ حدیثوں میں آتا ہے سفید مرد الجن جن کے یعنی بدماش قسم کے لوگوں کو بند کر دیا جاتا ہے تو اللہ کے رسول خود ہی تفسیر کی ایک حدیث میں شیطان اللہ کے رسول نے ذکر کی ہیں اور دوسرے حدیث میں اللہ کا رسول بتایا کہ مردت الجن تو یہی اللہ کے رسول خود ہی اپنے زبان مبارک سے یہ اللہ کے رسول نے ترجمہ کی ہے کہ شیطان سے مراد کیا ہے کیونکہ حدیثوں کو جمع کرنا ہے الگ الگ جو روایت ہوتی ہے الگ الگ جو الفاظ ہوتے ہیں اس کو جمع کر کے اس سے فائدہ نکالیں گے تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ شیطان جو بغاوت کرتا ہے تمرد کرتا ہے نا فرمانی کرتا سرکشی کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ و کے نزدیک وہ شیطان ہے یہ فرق اسی لیے ذکر کریں گے کیونکہ جب جنات کے مارے میں کچھ سپاف ذکر کریں گے تو اس میں شیطان کو ذکر کریں گے اور شیطان عموماً انسان کے دشمن ہے اسی لیے آپ دیکھو گے کس طرح اللہ اللہ کے رسول ہر ماہ ہر معاملے میں ہر کام میں تقریباً یہ کہتے تھے کہ تم لوگ شیطان سے بچو کیونکہ شیطان ہمیشہ انسان کے پیچھے لگتا ہے یہ اور یہ جاننا چاہیے جیسا کہ بتا کہ شیطان دشمن انسان کا اللہ ورماتے ان شیطان الخم عدو اے ایمان والو شیطان تمہاری دشمن ہے تو تم لوگ اس کو دوست اس سے دوستی کرو ہم انسان میں اگر کوئی دشمنی کرتا ہے تو کیا کرنا چاہیے اگر آپ سے کوئی دشمنی کرتا ہے اسلام میں تو آپ اس سے اچھی باتیں جواب دو تاکہ وہ دوست بن جائے تو شیطان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرنا ہے اللہ فرماتے فتح خدو ہوا ادو یعنی شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم لوگ بھی اس کو دشمن سمجھ کے یعنی رہو یعنی کہ ہم دوست بن جائیں بہت سے لوگ آئے تو پڑھتے ہیں لیکن زبان سے تو نہیں کہیں گے لیکن دل سے اللہ سے یہ کہیں گے کہ اللہ دشمن ہے لیکن دوستی ہم باقی رکھیں گے دیکھو گے اکثر مسلمان کہیں گے کہ شیطان دشمن ہے لیکن وہی عمل کریں گے جو شیطان کہتا ہے وہی عمل کریں گے جو شیطان کو پسند ہے تو دشمنی کے مطلب نہیں کہ صرف عقیدار کے دشمن ہے بلکہ اس کے خلاف عمل کرنا چاہیے جو بھی وہ روک جو جس کام سے روکتا ہے اس سے بچنا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے کہ شیطان انسان کے دشمن ہیں خاص کر وہ آپ قرآن میں کئی جگہ ذکر کیا گیا ابلیس کو اللہ جنت سے نازل کیا تو کیا کہا یہ وعدہ کہ, کہ اللہ مجھے قیامت تک مجھے زندہ رکھ تو اللہ نے کہا آپ کو صرف یہی صرف ایک زندہ ہے اور اس کو اللہ یعنی یہی صرف جو بہت زمانے سے زندہ ہے تو یہی وعدہ کیا اللہ اجمعین کہ اللہ ہم سب کو یعنی سب کو اور گے سب کو ہم گمراہ کر دیں گے اللہ کی اللہ عباد عمل مخلصین اللہ کی مخلص بندوں کو ہم یعنی انوں پر ہم ان کو اغوا نہیں کر سکتے ان کو ہم غلط راستے میں نہیں لے جا سکتے ہیں لیکن باقی تمام انسانوں کو ہم لے جائیں گے اور انوں کو گمراہ کریں گے اللہ سبحانہ نے کہا کہا نہیں کہا کہ آپ نہیں کر سکتے ہو اللہ نے کہا کہ آپ کر سکتے ہو جاؤ کرو جو بھی آپ کے ساتھ رہے گا وہ جہنم میں جائے گا تیرے ساتھ اور جو ایمان لاتا ہے وہ انشاءاللہ جنتی بنے گا اس لیے اللہ نے اس کے طاقت دی شیطان اور جنات لوگوں گمراہ کرنے کے اس کے طاقت دیا گیا ہے بہت سے لوگ یہی سوال کریں گے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کیوں طاقت دی جب اللہ جانتے کہ وہ خبیر سے لوگوں کو جہنم میں لے جانا چاہتے ہیں تو یہ جواب یہ تو یہ کیا بتانا تھی؟ یہ سوال کیا گیا ہے کہ بہت سے لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں جنات کو پیدا کیا ہے حالانکہ جنات انسان کو گمراہ کرتا ہے تو اس کا جواب علماء کہتے ہیں کہ اللہ صبح دنیا کو امتحان کی جگہ رکھا ہے بنایا ہے اس لیے انسان کے انسان کے امتحان ہے ایمان لائے یا کفر کرے اگر ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے اور اگر کفر کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم یہ کس بھی آواز اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ اللہ سبحانہ و ان جنات کو کس چیز سے پیدا کی ہے یہ تو ہر ایک جانتا ہے میں کئی قرآن میں کئی جگہ یہ ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ اللہ نار خان تو تعالی فرماتے ہیں تو اللہ فرماتے کہ جان کو نار سمون سے پیدا کیا ہے اور دوسرے ہاتھ میں خلق الجان جمار مار نار اس کے کئی ترجمہ کیا گئے لیکن یہاں سب کہتے ہیں کہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے اس لیے خود ابلیس یہ کہنے لگے کہ اللہ کیسے میں آدم کے لیے سجدہ کروں اور مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا وہ سمجھتے تھے کہ آگ زیادہ بہتر ہے حالانکہ آگ اور مٹی میں یہ مقامنا کرنا غلط ہے سب الگ الگ دونوں دونوں میں بالکل فرق ہے مٹی کے کام الگ ہیں اور آگ کے کام الگ ہے تو اس لیے وہ اللہ حجت یہ رد کر دی ہے اور حدیثوں میں بھی آتا ہے اللہ کے رسول حضرت عائشہ حدیث ہے فرمات خلقت خل قتل نور کے فرشتوں کو تخلیق کیا گیا نور سے وخل قلجان اور جان کو اللہ سبحانہ و آگ سے پیدا کیا ہے وخلق آدم مما و سفل اور آدم علیہ السلاۃ والسلام کو اس چیز سے پیدا کیا جو تم لوگ کے ذکر کی قرآن میں یعنی مٹی سے اللہ نے پیدا کیا اور یہ مسلم کی روایت ہے پسان جنات و آگ سے پیدا کیا گیا کون سے آگ یہ علماء الگ الگ ذکر کرنے لگے کہ جو کالا کا جو یعنی جو ہلکا آگ ہوتا ہے یہ جو سخت ہوتا ہے بہرحال یہ تفصیلات قرآن و سنت میں نہیں ہے تو آگ سے ان کو تخلیق اللہ سبحانہ و کی ہے کب ان کو پیدا کیا گیا ہے یہ تقریبا علماء میں شب اتفاق ہے کہ جنات کو اللہ سبحانہ و کو پیدا کی ہے انسان سے پہلے یعنی انسان جنات کی تخلیق انسان سے پہلے ہوئی ہے کیا دلیل ہے اللہ فرماتے ولجان نہ خلقنا قبل ولقل انسان من سلسان من ہم امسنون ہم نے انسان, انسان کو یعنی ہم ام مصنون یعنی مٹی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دلا ہوا مٹی سے پیدا کیا ہے والجان نہ اور جان کو ہم نے پیدا کیا من قبل یعنی اس سے پہلے تو جنات کی تخلیق انسان سے پہلے اور اگر قرآن دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلاط والسلام سے پہلے جب اللہ سبحانہ و فرشتوں سے کہا کہ ہم پیدا کریں گے انسان کو تو ابلیس اس وقت موجود تھا اس لیے جب حضرت آدم کی تخلیق کیا گیا ہے تو اللہ کا حکم آئے کہ سجدہ کرو تو تمام لوگ سجدہ کیے اللہ کی ابلیس ابلیس شیطان تھا اور جنات تھا اور شیطان کے جو سردار ہے اور جنات کے سردار کون ہیں ابلیس ابلیس وہی سردار ہے وہی ذمہ دار ہے وہی دیکھ بھال کرتا ہے اپنے مریدوں کو اور اپنے شاگردوں کو بھیجتے ہیں لوگوں کو کیا ہے گمراہ کرنے کے لیے جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے بتا دیا کہ کب پیدا کیا گیا کیا اور کس چیز سے ان کو تخلیق کیا گیا ہے اور کب اس کے بعد یہ جنات کیا کھاتے ہیں اور کیا پیتے ہیں سنت پہ جو ثابت ہے دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ کھاتے اور پیتے ہیں اور خاص کر شیتان عموم جنات عموماً کیا کھاتے ہیں اور کیا پیتے ہیں یہ حدیث میں آتا ہے وہ لوگ ہڈی کھاتے ہیں ہڈی کھاتے ہیں یا جو بقائے جو گوشت اس ہڈی میں ہوتی وہی کھاتے ہیں اور کون سے جانور کے وہ جانور جس کے حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہے لیکن جو حرام طریقے سے ذبح کیا گیا ہے وہ جو مومن جنات نہیں کھاتے کافر جنات کھائیں گے یعنی مومن لوگ جیسا کہ انسان ہوتے ہیں انسان میں آپ دیکھو گے مسلمان لوگ حلال طریقے سے ذبح کیا ہوا جانور کو کھائیں گے اور کافل لوگ کچھ بھی کھائیں گے تو اسی طرح جنات میں بھی اس طرح ہوتے مومن لوگ حلال چیز کھائیں گے اور کافل لوگ حرام چیز کھائیں گے کیا دلیل ہے یہاں حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول حضرت عبداللہ مسعود کے حدیث ہے اتانی دا الجن حدیث میں آتا کہ ایک بار اللہ کے رسول حسن مکے میں رات میں غائب ہو گئے تو صاحب کرام اللہ کے رسول حسن کو ڈھونڈنے لگے اتنا ڈھونڈنے لگے کہ پریشان ہوئے اللہ کے رسول کو نہیں پائے ان لوگ ڈر گئے کہ کہیں کوئی ان کو اٹھا کے قتل کر دیے کہیں لے گئے کہتے ہیں وہ رات ہم لوگ کے نزدیک بہت ہی بری گزری جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول حیرا کی طرف سے یا پہاڑ کی طرف سے آ رہے تھے تو ہم لوگ نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اتان جن, جن کے داعی یعنی جو قاصد یا ان کے جو ایک آدمی آئے جنات میں سے اور مجھے لے گئے کہاں لے گئے جناتوں کے پاس فضحب تم آ میں اس کے ساتھ گیا گیا فقرا تو علی یعنی ان لوگوں کو جمع وہ کس نے کیا وہ مسلمان ہو گئے تھے تو ان لوگ کو جمع کیا تم نے قرآن سنا کال آسارا نیانی ہم اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مجھے لے گئے اپنے جگہ میں جہاں رہتے ہیں تو وہاں جہاں ان لوگ کے نشانات ہیں یا آگ کے نشانات جہاں وہ لوگ جلاتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں وہ ساری نشانیاں ہم کو دکھائے پھر اس کے بعد وہ لوگ ہم سے یعنی اللہ کے رسول فرماتے سألو، سألون الزاد یعنی کھانے کے سامان ہم سے مانگنے لگے ذکر کرنے لگے کہ ہم لوگ کے لیے کیا حلال ہے کیونکہ اللہ کے رسول ہے ان کے نبی نبی تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا كل اسم علیہ تمہارے لیے ہر وہ ہڈی جائز اور حلال ہے جس پر اللہ کے نام لیا گیا ہو یعنی کون سی ہڈی یعنی جو مسلمان بسم اللہ کر کے ذما کرتا ہے پھر وہ ہڈی جو بقایا ہوتی ہے آپ یعنی اس کو کچرے میں جیسے لوگ پھینک دیتے ہیں یا عام جگہ میں پھینکتے ہیں تو وہی لوگ آکے اس کو کھا لیتے ہیں اور کیا ہے رسم اللہ جو بھی تمہارے ہاتھ میں آئے گا تو گوشت کے طرح تم لوگ کھا سکتے ہو وہ کلو اور یہ جانور جو مسلمانوں کے پاس ہے اس کے بارہ جو اس کی گندگی نکلتی گوبر یا کچھ بھی نکلتا ہے اللہ کا رسوم اللی دوا بھی تمہارے یعنی سواریوں کی یہ کھانا ہوگا اس لوگ ان کے پاس بھی سواری جیسا کہ شاء آئے گا وہ لوگ سواری بھی ہوتے ہیں اور یہ کیا کھاتے ہیں وہی جو انسان کے جو جانور ہے جو نکالتا ہے اور وہ طاہر جانور کیونکہ جس جانور کے گوشت کھایا جاتا ہے اس کا پیشاب پخانا پاک ہے جیسا کہ گھوڑا گدھا یہ گدھا حرام ہے گھوڑا ہے یا بکرا ہے یا مرغی ہے یا کبوتر ہے یا اس طرح اونٹ ہے اس کی گندگی جو نکلتی ہے وہ ناپاک نہیں وہ پاک ہے اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ چیزیں جو خشک ہوتی ہیں یہ وہ جنات کے جو جانور ہیں وہ لوگ کھاتے ہیں جانور نہیں ان کی سواری جو ہوتی ہے وہ بھی جنات میں سو ہوں گے اور اس میں سے کھاتے ہیں جیسا کہ یہ حدیث مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صحابہ کر کو کیا حکم دی ہے اسی لیے برت سنجو بھی کم اسی لیے تم لوگ جب استنجا کرتے ہو انسان جب پیشاب کرتا ہے تو اس کا پاک کرنے کے دو طریقے ایک استنجا پانی سے ہوتا ہے اور ایک استجمار استجمار جیسا کہ ہڈی سے نہیں ہڈی سے لوگ کرتے تھے اور پتھر سے لکڑی سے ٹشو پیپر سے کر سکتے ہو لیکن ہڈی سے اللہ کا رسول روکا کیونکہ وہ انوں کے کا کھانا ہے تو اس لیے اللہ کا رسول اب ہڈی سے کوئی نہ کرے کیونکہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور مسلم کی روایت ہے اور دوسرے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے کہ وفد و نصیبین نصیبین ایک جگہ کے یہودی جنات رہتے تھے اور اللہ رسول تعریف کرتے نئے جین بہت ہی اچھے جنات تھے اس لیے سارے جنات برے نہیں ہوتے ہیں اچھے جنات اللہ کے رسول تعریف کی ہے فصل الزاد کھانے کے سامان ہم سے طلب کی یا ہم سے یعنی پوچھے تو میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ جو بھی ہڈی ان لوگ پا جائے یا گوبر پا جائے وہ لوگ اس میں ان کا کھانا ہے یعنی اس میں بن جائے یہ بھی بخاری کی روایت ہے تو ان لوگ کھا سکتے ہیں تو یہ عام جنات کا کھانا لیکن وہ لوگ بھی کھا پھل کھا سکتے ہیں کچھ قصوں میں آتا ہے جہازت عمر کم زمانے میں ایک ایک آدمی بہت سال تک مفقود تھا تو جناتیں جیسا کہ روایت میں آتا ہے اگرچہ روایت میں کچھ کلام ہیں لیکن یہ قصہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ آدمی کئے سال بعد نکلا اور آنے کے بعد مجھ سے پوچھا گئے کہ اتنا سال کہا تھے تو اس نے کہا کہ میں کہیں اپنے کام کے لیے جا رہے تھے تو کچھ شیتان جناتی کافر لوگ اس کو پکڑ لیے اور اپنے پاس رکھے تھے اسیر کے طور پر قیدی کے طور پر تو یہ لوگ یہ کافر جنات اور مسلمان جنات کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی جہاد ہوا تھا تو مسلمان غالب ہوئے تو ہمیں جب پائے اور مجھے میرے حالت سے واقف ہوئے کہ ہم مسلمان تو ہمیں چھوڑ دیے تو پھر اس آتا کہ اس نے پوچھا کیا کھاتے ہیں تو لوگ کچھ چیزیں کھاتے ہیں جیسے کہ پھلوں میں بھی کش لیکن اصل جو غذا ہے یہی ہڈی ہے یہ عام جنات کے ہیں لیکن بتایا کہ جو کافر ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے شیطان کہتے ہیں شیتان کے بارے میں اگر حدیثوں میں دیکھا جائے تو شیتان حدیث کے رسول فرماتے ہیں کہ شیطان عام کھانے بھی کھاتے ہیں نسار کے ساتھ کیونکہ شیطان انسان کے دشمن ہیں جو بھی انسان کے نقصان جس میں ہوتا ہے اس میں وہ شامل ہوتے ہیں حدیث صلی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہر وہ چیز کھاتے ہیں جس میں انسان بسم اللہ نہیں کہتا حدیث میں اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ جلوبئی تھا جب انسان اپنے گھر داخل ہوتا ہے تو پیچھے سے پیچھے لگ جاتے ہیں پھر جب بندہ گھر میں داخل ہو جاتا ہے بسم اللہ کر کے داخل ہوتا ہے تو اپنے لوگوں سے کہتا تمہارے کوئی رہنے کی جگہ نہیں اور اگر بندہ بسم اللہ کہنا بھول جاتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں کو بلاتا کہ آ جاؤ رہنے کے جگہ مل گئے پھر کھانے پر اللہ کا رسول فرماتی وہ ان لمیت کو رسم اللہ ان اور کھانے کے وقت وہ اللہ کے نام نہیں لیتا ہے تو شیطان اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ آ جاؤ تم کے رہنے کے اور کھانے کے بھی سامان مل گئے تو اس لیے وہ کھانے میں شامل ہوتے ہیں جس میں انسان بسم اللہ نہیں کہتا لیکن بہت سے لوگ یہی سوال اٹھالتے ہیں کہ بھئی جب وہ لوگ کھانا رکھ لو ہم کھاتے تھوڑی کم ہوتا ہے صحیح آپ ظاہر نہیں دیکھتے ہو لیکن اس کی برکت ختم ہوتی ہے اس لیے آپ دیکھو کہ کافر لوگ خوب کھاتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا حدیث ماتا کے اللہ کے رسول کے سامنے کافر خوب کھا رہا تھا تو جب وہ مسلمان ہو تو کم کھانے لگے تو جب اللہ کے رسول حسن کہا گیا تو اللہ کے رسول نے کہا کافر سات پیٹ سے کھاتا ہے یعنی بہت ہی کھاتا ہے برکت نہیں ہوتی اور مومن کے کھانے میں برکت ہوتی کہ کیونکہ اللہ کے نام لیتا ہے برکت اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اور شیطان اس میں سے نہیں کھاتا ہے اور اسی طرح یہ کھانا جب بھی کھاؤ تو بسم اللہ کہو یہ مسلم کروایا تھے تو شیطان ہٹ جاتا ہے اور انسان تو داہنے ہاتھ مسلمان داہنے ہاتھ سے کھاتا ہے اور شیطان اور کافر بائیں ہاتھ سے حدیث اللہ کا فرماتے ہیں ان شیتان کہ تم لوگ جب بھی کھاؤ تو داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور داہنے ہاتھ سے پیو ان شیتانکل بھی شمالی ویشرم و شیطان شمال ہے جناتی جو کافر جنات ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ وہ لوگ بھی کھاتے ہیں اور وہ لوگ بھی پیتے ہیں لیکن بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ کیا کھاتے ہیں یہ ہڈی بہت سی ہڈیاں پڑی رہتی ہیں سوکھ جاتی ہے تو ضرور ہو سکتا ہے وہ لوگ کھا کے اس کو چھوڑ دیے اس لیے انسان جب بھی ہڈی پائے یا کچھ بھی تو اس کو اس طرح چھوڑ دے تاکہ وہ لوگ پا جائے وہ لوگ بھی کھا لیں خاص کر ہڈی وہ جس میں اللہ کے نام لیا جاتا ہے انسان اگر یہی بھی اچھی نیت سے ان لوگ کے لیے چھوڑ دیتا ہے کونے پہ پھینک دیتا ہے کھا دے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا لیکن انسان زبردستی ان لوگوں کے ساتھ دشمنی نہ کرے کہ زبردستی اس کو جلا دے یا زبردستی اس کو خراب کر دے یا اس میں پہ یا پیشاب لگا دے یہ دشمنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جنات بھی انسان سے چڑھتے ہیں اور نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں جیسا کہ علماء ذکر کرتے ہیں پیتے ہیں کیا پیتے ہیں پانی پیتے ہوں گے پانی کے پانی کے اور پینے کے کوئی لفظ نہیں آتے لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کو کہ لوگ خون پیتے ہیں خاص کر سیاتی گندگی چیز وہ لوگ پیتے ہیں تو شیاطین سے یعنی ہو سکتا ہے لیکن جو شریف جنات ہے وہ حرام چیز کبھی نہیں کھائیں گے اور یہ خون سارے لوگ کے لیے حرام ہے انسان کے لیے بھی اور جنات کے لیے تو اس لیے مومن لوگ نہیں کھائیں گے ہو سکتا ہوں کہ شیاتی کھائیں گے اس چیز کا حکم دیتے ہیں ان لوگ کا سواری کیا ہے یہی جو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسوم فراہ سواری نہیں آتا کہ کی کیا کس میں سوار ہوتے ہیں لیکن ہوتے کسی چیز میں ابھی اللہ کو پتہ ہے کہ کس میں ہوتے ہیں لیکن حدیث میں آتا ہے کہ یہ گوبر جو حلال جانور کے گوبر وہ لوگ ان کے جانور کھاتے ہیں یا ان کے سواری وہی کھاتے ہیں اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کیا وہ لوگ شادی کرتے ہیں تجاوج کرتے ہیں اس کے بارے میں کوئی سری قرآن کی آیت یا حدیث نہیں ہے لیکن علماء استقار کرتے کہ ہاں وہ لوگ شادی کرتے ہیں کیونکہ تناسل یعنی اولاد لانے کے لیے شادی جانوروں میں موجود ہے تو ہی بھی ہونا چاہیے اور فرشتے ایسے لوگ ہیں جن کو شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کو مذکر منس نہیں کہہ سکتے لیکن جنات مرد اور عورت ہوتے ہیں اور حدیثوں میں انشاءاللہ بھی ذکر کیا جائے گا اور یہ اس, اس آج سے بھی دلیل لیتے ہیں کہ وہ لوگ شادی کرتے ہیں بستری بھی کرتے ہیں جیسے کہ قرآن کے آتے ہیں سور رحمان میں اللہ صبح کے کے بارے فرماتے ہیں لمی اپن ان سن ولا جان کہ حور العین کو کوئی نہیں نہ کوئی انسان نہ کوئی جنات اس کو پہلے چھویا ہے اس کے ساتھ یعنی ہم بستر کیا ہو یعنی وہ پاک ہوتی ہے تو یہ دلیل ہے کہ اگر جنات نہیں آ سکتی ہے تو پھر اس کو اللہ جنات کے نام ہی نہ لیتے تو صحیح یہ ہے کہ عام یعنی جنات شادی کرتے ہیں اور شادی کے بنا پر آپس میں بے شک انسان شادی کے بعد تعلقات قائم رکھتے جنسی اسی طرح جنات بھی لیکن انسانوں کی طرح جس طرح انسان ذنا میں مبتلا ہوتے ہیں غلط کام کرتے ہیں اسی طرح وہ اس چیزوں میں مبتلا ہوں گے جیسے کیا دلیل ہے سر دلیلیں لیکن کچھ حدیثوں میں اشارہ ہے اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں کہ وہ آدمی یا وہ عورت جو اپنے شوہر سے ملاقات کر کے یعنی ہم بستری کرتی ہے رات میں بات چیت کرتی ہے پھر وہ آ کے دوسروں سے بتاتے ہیں اللہ کے رسول کی مثال بتائے کمر شیطان کے شیطان ایک شیطان ایک شیطانہ سے ملنے کے بعد یعنی اس کی مثال شیطان اور شیطانے کی مثال ہے دونوں اللہ کے علا کار اط یعنی ایک شیطان شیطانے سے مین یعنی عام روڈ پہ ملاقات کیے اپنے عادت پوری کر کے اس کو چھوڑ دیے تو اللہ کے رسول اس کی مثال اس شیطان سے کہا جو غلط طریقے سے کسی شیطانے سے ملتا ہے یعنی جنات جنات کافر جنات یا فاسق جنات فاسق جنات یعنی عورت سے ملتا ہے اور غلط کام کر کے چھوڑ دیتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ وہ لوگ بھی آتے ہیں یہاں مسئلہ جو اس کے بعد آتا ہے کیا جنات اور انسان کے درمیان شادی ہو سکتی ہے یہ مسئلہ پہلے علماء میں بہت بڑا اختلاف تھا بہت سے علماء کہتے نہیں ہو سکتا لیکن کچھ علماء کہتے اجازت دیتے ہیں اور جو کہنے اجازت یعنی مطلب کہتے جائز ہے اصل انسان کو چاہیے کہ اپنے انسان ہی سے شادی کرے لیکن کبھی سنا جاتا ہے کہ پلا آدمی کسی جنات اورت سے شادی کی یا فلا جنات فلا مسلمان عورت سے شادی کی ہے یہ بہت سے علماء انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو نہیں ہونا چاہیے انکار کرتے ہیں یعنی یعنی منع کرتے ہیں اور کچھ علماء صرف انکار کہتے کہتے نہیں ہو سکتا جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ یعنی کہتے ہیں نہیں ہو سکتا ہے وہ لوگ چند دلیلوں سے یعنی وہ دلیل لیتے ہیں قرآن کے آتے اللہ پرمت ومین من آیاتی ہی کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے انخلا کم آزو آ جا اللہ فہان اتارا تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا کی اگر یہ خطاب انسان سے ہے تو انسان کے لیے انسان اور جنات کے لیے جنات لیکن انسان اور جنات سے کتی آیت میں دلیل ہے اس آیت میں اللہ نے یہ کہنی منت کرتے ہیں کہ تمہاری ہی جن سے بیویاں اللہ پیدا کی ہے اسی لیے وہ دوسرے سے نہیں ہو سکتا ہے اسی لیے اور کچھ علماء اس لیے انکار کرتے کہ نہیں کرنا چاہیے اگر ہوتا ہے کچھ کہتے کہ جا ہو جاتا ہے لیکن کرنا منع ہے اور منع کرنا چاہیے کیونکہ اس میں حدود کے مسائل کھل جاتا ہے یعنی جیسا کہ کوئی عورت جو غیر شادی شدہ جو ہوتی ہے اگر وہ اس کا حمل میں پیٹ یعنی پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے اور اس کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے اور یعنی اس کے پاس کوئی شوہر نہیں پھر بھی حمل ہوتا ہے تو پھر یہ تہمت ہے اس لیے حضرت امن الخطہ رضی اللہ عنہ اس سے عورت کو یعنی اس پر سزا کام کرتے تھے جب تک وہ کوئی عزر نہیں بتاتی ہے اسی لیے اگر وہ بتاتی کہ نہیں میری شادی جنات سے ہوئی ہے جنات آدمی سے ہوا یا کسی اور سے میری شادی ہوئی ہے, کوئی جبرم میرے ساتھ غلط کام کی تو اس کو چھوڑتے تھے لیکن اگر نہیں کوئی سبب بتاتی تو اس کا مطلب اس نے غلط کام کی تو اسی لیے بہت علماء روکتے ہیں لیکن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ مسئلہ ہے بہت علماء کہتے ہو سکتا ہے کیا دلیل پیش کرتے ہیں وہی آئے جو پڑھی گئی اللہ فرماتے ہیں لم یا تمہیں سننا اور انسان ہوں گے کہ جنات جنات کی مسائل. انسان ہوں گے انسان ہوں گے انسان کو اللہ پیدا کریں گے جنت میں تو انسان ہے تو اللہ ورماتے ہیں کہ وہ جن وہ عورت جو جنت میں اور لین ہے اس کے یعنی اس کے قریب نہ کوئی انسان آیا نہ جنات تو اگر نہیں ہو سکتا تو اللہ جنات کے نام کیوں لے تو یہ دلیل ہے کہ انسان عورت کے پاس جنات بھی آ سکتا ہے اور اس سے شادی کر سکتا ہے اگر چیز مستقبہ ہے اس سے رکنا چاہیے اگر کوئی جانتا ہے کہ کوئی کرتا ہے یا کوئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں سے رکھنا چاہیے یہ بہتر نہیں ہے افضل ایک انسان بچے کیا دلیل ہے اور کچھ علماء دوسرے دلیل بھی لیتے ہیں کہ انسان ہمیشہ شیطان سے بچے اور شیطان کے قریب نہ خاص کر جنات جنات سے بچے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے لو انہا حدکم اذا اراد کہ تم میں سے اگر کوئی انسان اپنے بیوی سے قریب آنا چاہتا ہے پھر وہ یہ دعا پڑھتا اللہ جن شیتان اور جنبی شیطان ہمارا زختنا یا رختنی دونوں رواج صحیح ہے کہ اللہ یعنی جن نے شیطان شیطان ہم کو ہم سے بچا یعنی ہم سے دور رکھو اور ہم لوگ کے جو ہم لوگ کے دونوں سے یعنی شیطان کو دور رکھو اور ہم لوگ کے جو اولاد اگر ہونے والے ہیں اس ملنے سے تو اس سے اس کو بھی اس سے محفوظ کر اللہ کے رسول فرماتے ہیں فعیز خود یا بینہ ہما والد اگر اسی میں ملنے سے اگر حمل ٹھیرنے والا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو شیطان سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ دلیل ہے کہ شیطان بھی شامل ہوتا ہے اس میں جب انسان اللہ کے نام نہیں لیتا تو کہتے وہ بھی شادی کر سکتا ہے اگر لیکن عموماً یہ مسئلہ زیادہ چھیڑنے سے اتنا فائدہ نہیں ہے بہت سے لوگ علماء انکار کرتے ہیں بہت سے لوگ اقرار کرتے ہیں لیکن خلاصے ایک انسان کو بچنا چاہیے کہیں کہیں ہو جاتا ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ عام ہے یعنی ایک بار اگر ایک دو بار کہیں ہو جائے کہیں کبھی کبھار ہزار حالات میں یا ہزار یا سو سال میں ایک دو بار اگر ہو جائے تو تھوڑی اس کو عام کہیں گے اسی کبھی ہو جاتا ہے تو کبھی ہو سکتا ہے جیسا کہ اکثر علماء ذکر کرتے ہیں لیکن اگر کوئی انسان کرنا چاہتا ہے یا کوئی عورت کے ساتھ جنات شادی کرنا چاہتا ہے تو بچنا یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ دونوں میں الفت کبھی نہیں ہو سکتی ہے انسان انسان کے ساتھ مانوس ہو سکتا ہے جنات جنات کے ساتھ لیکن اس طرح جیسا کہ آج کل افسوس کے بعد بہت سے انسان لوگ غلط کام حیوانات کے ساتھ کرتے ہیں یورپ میں آپ چلے جائیں بہت سی عورتیں اپنے غلط اپنے شیوا پوری کرتی ہیں اپنے کتے کے ساتھ کسی جانور کے ساتھ شادی باقاعدہ کیا جاتا ہے تو کیا وہ جائز ہے نہیں تو لیے یہ چیزیں شروع سے بند کرنا چاہیے فطرت کے طور پر یہ ہے کہ مرد مرد انسان انسان کے ساتھ اور عورت اور جنات جنات کے ساتھ کرے اس کے بعد ہم مسئلہ ہے کہ جنات کے گھر کہاں ہے کہاں رہتے ہیں جنا دنیا میں کہیں بھی رہ سکتے ہیں لیکن ان لوگ کے اصلی مقام علماء کہتے ہیں اس زمین میں جہاں کوئی نہیں رہتا وہ لوگ ہمیشہ انسان سے ہٹ کے رہنا چاہتے ہیں جیسا کہ علماء کہتے فلاوات فلوات یعنی سہارا میں زیادہ رہتے ہیں اور ویران جگہ پہ جہاں لوگ کم ہوتے ہیں پہاڑوں پہ ایسے جگہ پہ جہاں لوگ آبادی نہیں ہوتی ہے اگر کوئی گھر پرانا کے گھر والے چھوڑ دیتے تو وہ اسی میں رہ سکتے ہیں اسی لیے وہ لوگ انسان سے ہٹ کے رہنا چاہتے ہیں وہ لوگ عموماً ٹوٹے اور پھوٹے جگہ پہ رہتے ہیں وہ لوگ ایسے نہیں کہ انسان کی طرح اس طرح شاندار مکان بنانا چاہتے ہیں یہ چیز کی خواہشات ان کی نہیں ہوتی ہے یہ چیز ان لوگوں کو پسند نہیں بلکہ جتنا خراب اتنا ہی ان لوگوں کو پسند ہے یہ جنات کی فطرت اللہ نے اس طرح کی ہے اور اسی لیے جب انسان سفر کرتا ہے اللہ کے رسول صاحب نے روکا کہ انسان تنہائی میں سفر نہ کرے کیونکہ شیتان کہیں بھی چھیڑ چھاڑ ہو سکتا ہے کہ انسان کوئی بھی کہیں غائب ہو سکتا ہے تو اس لیے انسان جب کہیں سفر کرتا ہے تو اللہ کے نام لے کے سفر کرے اور اللہ کے نام لے لے اور یعنی پناہ اللہ کے پناہ میں چلے جائے اور کئی جماعت ہونی چاہیے تنہائی میں نہیں جانا چاہیے اور علماء کہتے خاص کر ٹوٹی جگہ پہ یا پھٹی جگہ پہ یا کہیں جگہ پہ اس طرح خاص کر شقوق میں یعنی جہاں دیواروں میں سوراخ ہوتے ہیں پرانے گھر پہ یا کہیں پہاڑوں پہ تو اس میں علماء کہتے ہیں حاجت پوری نہیں کرنا چاہیے وہ لوگ اسی میں جا کے پیشاب کریں گے اسی میں گندگی اتاریں گے کچھ روایات میں آتا ہے کہ کچھ صحاب کرام ایک صحابی کے نام سعد بن عبادہ رضی اللہ نے ایک صحابی تھے کہتے ہیں وہ ان کی موت جناتی نے قتل کر دی خاص کر اس نے جا کے کسی سوراخ میں پیشاب کرنے کے لیے گئے تو اسی میں وہ کسی نے مار دیا اور موت آ گئی اس لیے انسان ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے اور اگر کوئی چلا جاتا ہے اسی جگہ تو اللہ کے نام لے کے چلے جائے انشاءاللہ وہ نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے ہیں بہرحال یہ عموماً ہے لیکن جو اس میں جو خبیث قسم کے جنات ہوتے ہیں جو شیطان ہوتے ہیں کہاں رہتے ہیں وہ ہر گندگی میں رہتے ہیں نجاسات میں جہاں پیشاب کرنے کی جگہ جہاں پاکانہ کرنے کی جگہ حمام خصوص مقبرہ یا قبرستان اسی میں رہتے ہیں اسی لیے اللہ کے اللہ علیہ وسلم باتھ روم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں ستر ما بینا اعیون الجن ہی بنی آدم اذا دخل احدهم الخلا کہ انسان جب خلا میں داخل ہوتا ہے یعنی بیت الخلاء حادت پوری کرنے کے لیے تو جنات کے آنکھوں سے انسان کے سطر کس طرح ہوتی ہے ادا خلط کنی اگر باتھ روم داخل ہوتا تو کیا کہتا ہے بسم اللہ کہے اگر بسم اللہ کہہ کے چلے جاتا ہے تو جو جنات باتھ روم میں ہوتے ہیں ہر باتھ روم میں انسان جاتا ہے حاجت پوری کرنے کے تو شیطان گندگی پسند کرتا ہے تو اس لیے دیکھتا ہے تو اس لیے اگر کوئی بسم اللہ کہتا ہے تو وہ اللہ کے رسول ہیں اس کی آنکھیں بند ہو جاتی پریشان ہوتا ہے انسان کو دیکھ نہیں پاتا اور مزید کیا دعا پڑھنا چاہیے کون سی دعا اللہ نیا ازبی کا خوبصیب الخبا خوب سی اور کو علماء الگ لگ تفسیر کیے لیکن خبث کے صحیح ہے کہ خبث وہ خبث یعنی وہ خبیص جنات اور یعنی مرد جو جنات ہوتے ہیں اور قبائث یعنی خبیث عورتیں جناتی جنات جو جناتی عورتیں ہوتی ہیں اس کے پناہ انسان مانگتے تو دونوں اسی میں ہوتے ہیں تو اس لیے انسان حتیصل علماء کہتے باتھ روم جانے میں اگر کوئی جاتا ہے تو پھر زیادہ دیر نہ لگائے اسی طرح اس کے بعد بازار بھی بازار میں بھی شیاطین ہوتے ہیں لوگ آج کل ہم لوگ بازار خوب جاتے ہیں انسان جب جائے تو اپنے حادت پوری کر کے آئے لیکن زیادہ دیر تک نہ بیٹھے اللہ کے رسول فرماتے خداسوخ بہت سے لوگ صبح صبح جاتے ہیں کیوں دکاندار جانتے ہیں کہ لوگ آج کل جو کیا کہتے ہیں وہ لوگ صبح صبح جو بیچتے ہیں تو کچھ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر پہلے جو گراہک ہوتا نہیں خریدتا ہے تو جاتا تو نوسط لیتا کرتا ہے بونی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہاں بونی ہاں <سؤال> لوگ نہیں لوگ کہتے نہیں صبح صبح پہنچ جاؤ تاکہ وہ مجبور ہو کے آپ کو دے نہیں اور کچھ لوگ عقیدہ رکھتے سب سے آخری میں ہو تو دکان والے کہ تمہارے آخری ہے تو عقیدہ یہ ہی رکھتے ہیں یہ عقیدہ غلط ہے اللہ کے رسول پرماتے سوکھ یعنی اگر تم کر سکتے ہو تو پہلے شخص بازار داخل ہونے والے شخص آپ نہ بنو اور نہ آخری شخص نکلنے والے بنو کیوں اللہ کا کی رسول پرماتے آرکا تو شیتان منہ لڑنے کی جگہ شیتان وہی اس کا یعنی سب سے مناسب جگہ لڑتا ہے مومنوں سے اب دیکھو گے لوگ گالی دیتے ہیں لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں لوگ برائی کرتے ہیں نماز ہم لوگ چھوڑ دیتے جب بازار جاتے ہیں نماز چھوڑ گئے آواز نہیں سنی گالی گلوچ ہوتی ہے ایک دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے سامان خرام نکلتے لانت ہوتی ہے تو ساری برائیاں اکثر وہی ہوتی ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ بھی سے کہ وہ اپنے جھنڈا اسی پر قائم کرتا ہے اسی جگہ پہ وہ اپنا جھنڈا رکھتا ہے تو اسی لیے انسان ہمیشہ اس سے محفوظ رہے اور زیادہ تر انسان ایسے جگہ پہ نہیں گئی ہے تقریبا جنات کی جگہ اور جنات بھی جو شیاطین گھروں میں بھی رہتے ہیں جیسا کہ وہ حدیث ذکر کیا گیا اگر کوئی بسم اللہ نہیں کہتا ہے یا اللہ کے نام نہیں لیتا ہے تو پھر شیطان اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے اسی طرح کچھ حدیثوں میں آتا ہے کہ انسان کے ناک میں وہ رہتا ہے خاص کر شیاطین حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بھی کوئی صبح اٹھے تو تین بار اپنے اسناک صاف کرے کیونکہ شیطان اسی پر سوتا ہے یہ بھی تو فی خشومت ہے کہ اسی کان اسی ناک میں کوئی کہے گا بھائی جنات کیسے اندر رہتا ہے یہ اللہ کے رسول علیہ وسلم نے بتائی اللہ کی طرف سے تو اس میں جھوٹ نہیں ہے اور یہ ہر ایک ناک میں نہیں خاص کر وہ لوگ جو گمراہ لوگ ہیں اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے بتایا کہ جنات تو کھاتے ہیں تو کیا نکالتے بھی گندگی اون کی ہوتی ہوتی ہوگی کیونکہ ہر بندہ جو کھاتا ہے ضرور اس کے راجت پوری ہوتی ہے جب جنت میں جنت لوگ کھائیں گے تو نکلے گا لیکن پسینے کی شکل میں خوشبو کی شکل میں ڈکار کی شکل میں تو پھر یہ لوگ کہ نہیں ہوگا ہوگا اور کیا بھی دلیل اس سے سلال کر سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار حدیث مسلم میں ہے ایک بار اللہ کے رسول سے کہا کہ پلا بندہ اللہ کے رسول رات کے قیام نہیں کیے یعنی رات میں نہیں اٹھے چاہے پجر کے لیے نہیں اٹھایا اس سے پہلے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ادا کا بال شیتان و اللہ کے رسول فراہ اس کے کام بھی شیطان نے پیشاب کر دی اسی لیے انسان جب اٹھتا ہے تو کرے جب وضو کرتا ہے نماز پڑھتا ہے تو اس کی گندگی ختم ہوتی کوئی کہے گا بھائی کہاں یار نہیں دیکھتا ہے ضرور نہیں کہ ہر چیز آپ کو دیکھے کوئی چیز اس طرح وہ لوگ غائب ہوتے ہیں اسی طرح ان کی چیزیں غائب ہوتی جس طرح جنات ہو سکتے اس مجلس میں جنات بھی ہوں جو جنات خیر پسند کرتے ہیں ضرور مجلس میں ہوں گے آپ کے مجلس میں آپ کے آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تصویر کرو تو بیٹھتے ہیں اسی طرح آپ نہیں دیکھتے نہیں ان کی جگہ آپ اگر چھو تو نہیں پتہ چلتا کہاں تو اسی طرح کے حادات ان کی کھانا ان کی چیزیں یہ بھی غائب ہوتی اللہ صحمت کے پاس اتنا طاقت نہیں رکھی کہ وہ دیکھ سکے اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کہ شیطان کہاں بیٹھتے شیطان ہر وہ گھر میں بیٹھیں گے جہاں برائی ہوتی لیکن جنات بتائیں کہ اگر خیر کے کام ہے تو ضرور اس میں انسان کے طرح شامل ہوتے ہیں جیسے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ لوگ کچھ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آ کے قرآن سنتے تھے اور بیٹھتے تھے لیکن ان کے زیادہ تر کہاں بیٹھتے شیطان؟ دھوپ اور سورج یعنی جہاں دھوپ ہوتی اور سائے ہوتی اسی کے درمیان اس لیے حدیث میں اللہ کے رسول میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم لوگ سورج یعنی دھوپ اور سائے کے درمیان مت بیٹھا کرو اور اگر کوئی بیٹھ جائے پھر دھوپ دھیرے دھیرے کھسکنے لگے تو بیچ میں جائے تو اٹھ جائے کیوں اللہ کے کی رسول فرماتے یہ شیطان کی جگہ ہے یعنی وہ جگہ یہی بیٹھتا ہے جس اللہ کے رسول نے روکا انسان یا تو مکمل سائے میں بیٹھ جائے یا تو مکمل دھوپ میں بیٹھ جائے اللہ کے اندر مجبوری کبھی کبھی مجبوری ہوتی ہے انسان آفس میں بیٹھتا تو دھوپ کھڑکی سے آتی ہے اب کرسی کہیں نہیں لے جا سکتا یا گاڑی میں گاڑی چلا تو دھوپ کہیں آدھا بدن پہ آتی کچھ آدھا بدن تو یہ مجبوری ہے لیکن جہاں آپ کی طاقت ہے یہ دونوں کے درمیان نہیں بیٹھنا چاہیے آپ سائنس والے اس کو ثابت کرے صحیح کہ غلط یہ ہم لوگ کا کوئی تعلق نہیں ہم لوگ کے پاس حدیث ہیں ہم لوگ اس پر استدلال کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اس کے بعد یہ مسئلہ جو اہم مسائل ہے کہ جنات کے کی اقسام کیا ہے کتنا قسم ہیں کوئی جانتا ہے تین قسم ہے. اللہ اللہ ہیں اللہ کے رسول بتاتے یہ تو کوئی انسان نہیں بتا سکتا یہ کوئی جنات بھی ہو سکتا نہیں بتا سکتا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو صالب الخوشنی کے حدیث ہے الجن سلاثت اسناف کہ جن تین قسم ہیں صنف لهم اجنحه یطیرون فی الهواء ایک قسم کے جنات لیکن پر ہوتا ہے اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں جیسا کہ وہ لوگ آسمان تک چڑھتے ہیں اکثر یہ بڑے لوگ ہیں جو ہوا میں چڑھتے ہیں اور یہی لوگ اکثر یعنی گھومتے رہتے ہیں اور وصنف حیات وکلاب اور دوسری قسم حیات یعنی سانپ کے شکل میں اکثر ہوتے ہیں یا کتے کے شکل میں اس لیے کالے کتے جب دیکھو تو ضرورنے کی حقیقت کتا ہے ڈرادے نہیں ہے یہ حقیقت ہے انسان عبد باللہ پڑھ لے چلے جائے اور اگر سانپ دیکھے خاص کر جو گھروں میں بہت سے لوگ سانپ کے جو گھروں میں جو ہوتے ہیں انسان فوراً اس کو قتل کرتا حالانکہ اس سے روکا گیا یہ خطرناک یعنی بہت ہی یعنی غلط چیز ہے یہ ابھی ان اللہ ذکر کریں گے تو یہ دوسرے قسم حیات و کلاب یعنی سانپ کی شکل میں اور کلاب اور تیسرا کہ وہ جو اللہ یعنی کچھ ایک صنف ہے جو کہیں کہ رہتے ہیں کسی آبادی میں اور کہیں کے کہ سفر کرتے ہیں یعنی تین قسم ہیں اور تینوں جنات ہیں صفات مشترکہ ہے لیکن کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے جس طرح ہم لوگ فرشتوں میں ذکر کیا کہ فرق ہے کہ نہیں کچھ لوگ فرق ہوتے ہیں کچھ لوگ میں انسانوں میں فرق ہے کہ نہیں اسلاموں میں انسانوں میں کم فرق ہے تقریبا انسان سارے پوری دنیا والے ایک ہی ہے اللہ کی کچھ عادات ہے. کھانے پینے کے طریقہ اٹھنے کے طریقہ بہت چیزوں کی لیکن زیادہ فرق نہیں لیکن فرشتوں میں زیادہ فرق اور جناتوں میں بتایا کہ تین فرقے میں تین جماعت میں ہے کچھ لوگ اڑتے ہیں پیر ہیں ان کے پاس اڑتے ہیں یہ انسان کوئی نہیں بتا سکتا کیونکہ کوئی انسان جو اس کو دیکھا کہ نہیں دیکھا یہ اگلے مسئلہ ہے تو اس لیے یہ جنات کے اقسام ہے یہ تین اللہ کے رسول نے ذکر کیے ہیں جیسا کہ ان ابھی تو اور وضاحت کریں گے جنات کی شکل کس طرح اگر ابھی کسی کو قلم دے, دے سب کو قلم اور پنسل دے دے کہ بھئی چھاپو سب اپنے اپنے تصور سے کریں گے مین چیز کیا ہے دانت نکالیں گے اور اس کے لیے سینگ دو تین لگائیں گے جنات کے تو شیطان کے تو سینگ ہے دو سینگ ہے اللہ کے رسول نے ذکر جس طرح فرشتوں کے بھی سارے فرشتے نہیں لیکن جو یہ عرش اٹھاتے ہیں ان کے بھی سینگ ہیں جیسا کہ حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہے تو یہ جنات کے عمومی صفات کیا ہے کوئی بھی ان کی حقیقت نہیں جانتا کوئی بھی نہیں اللہ سبحانہ و ہی جانتا ہے اللہ کے رسول بس اتنی ہی وضاحت کی ہے کہ تین قسم کے ہیں یہ تینوں کس طرح ہیں ایک اڑتے ہیں ہوا میں لیکن مزید تفصیل نہیں بتایا اور خاص کر یہ شیاطین جو زیادہ اڑتے ہیں اور ان کے پاس سینگ ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو اس وقت کوئی نماز نہ پڑھے کیونکہ یہ سینگ کے دو یہ سورج شیطان کے سینگوں سے نکلتا ہے دونوں سینگ کے درمیان سے نکلتا ہے تو کیا وہ سورج سے بڑا ہے نہیں جیسا کہ آج لوگ ابھی دیکھو فوٹو میں صورت دور رہتا ہے تو فوٹو کھینچنے کے اس ہاتھ پکڑتے لگ رہا کہ اسی کے ہاتھ میں یہ آپ لوگ سے پہلے تو شیطان ہی ماہر تھا یہ پہلے ہی دکھا چکے اللہ کا رسول فرماتی یہ صورت جب نکلتا ہے تو شیطان کے دونوں سی کے یعنی درمیان جی اس کے مطلب وہ کہتے ہیں کہ آنکھ اتنا دوری تک وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ ان کے درمیان سے نکلتا ہے دیکھنے والا کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے لیکن وہی وہ یہی کرتا ہے اور منافی کو پتا ہے یا جو شیطان کو مانتے یہی عقیدہ رکھتے ہیں تو اسی لیے نکلتا اور جب یہ سورج ڈوبنے لگتا ہے تو پھر دوبارہ وہ فوٹو کھینچنے کے لیے کھڑا ہو جاتا فوٹو نہیں کہیں گے لیکن وہ کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ لوگ اس کے لیے سجدہ کریں سیم ہے جیسا کہ حدیث میں لیکن اور مزید تفصیلات کیا ہے جیسا کہ حدیث میں سنفن حیات ان کی یہ حیوانات یہ جنات انسان کی شکل میں آتے ہیں کبھی حیوانات کی شکل میں آتے ہیں اور انسان کی شکل میں کئی حدیث ہیں. حدیث میں آتا ہے اور یہ لوگ انسان کے کچھ شکل میں آتے ہیں اور کچھ حیوانات کی شکل میں اور یہ جاننا چاہیے کہ یہ لوگ انسان سے کمزور ہیں خلقت کچھ چیز مضبوط ہے انسان سے اڑتے ہیں جیسا کہ کوئی خصوصیات ابھی ذکر کریں گے لیکن عمومی طور پر وہ لوگ کمزور ہیں بدنی اگر چھو کوئی حقیقی شکل میں آ جائے تو کمزور ہوں گے تو کچھ روایات میں آتا ہے انسان کے شکل میں کئی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے حضرت ابو حریر کا حدیث جو بخاری میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زم رمضان کے جو زکاتے ان یعنی زکات الفطر جہاں جمع کیا جاتا ہے مجھے خزانسی بنایا کہ آپ اس کو دیکھ بھال رات میں کرو تو ابو وریرا فرماتے ہیں کہ رات میں تو کیونکہ حضرت سوتے تھے اسی میں تو کہتے ہیں میں نے رات میں آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا ایک آدمی گھسا ہوا ہے اور وہ چوری کر رہا ہے تو میں نے اس کو پکڑا میں نے کہا اللہ کی قسم آپ کے بعد اللہ کے رسول تک پہنچاؤں گا آپ کو پکڑوں گا تو وہ بسکین بننے لگا کہ میں غریب انسان ہوں میں اس طرح ہوں اس طرح ہوں میرے پاس اولاد ہے یہ ہے مجھے اللہ کے لیے چھوڑ دو تو کہتے میں اور میں کبھی نہیں آؤں گا تو وہ واپس چلے جاتا اپنا یعنی چلے جاتا ہے پھر دوسری رات پھر اللہ کے رسول کے پاس جیسے کہ ابو ہورینا پہنچتے ہیں اللہ کا رسول خود ہی پوچھتے ہیں غیب کے وزیر سے غیب کے ذریعے سے ان کو بتایا جاتا ہے وہی کے ذریعے سے اللہ کا رسول فرماتے تمہارے دوست ہیں، تمہارے ساتھی اس نے کیا کیا رات میں تو کہتے اللہ کا رسول یہ معاملہ ہے میں نے اس کے ساتھ یہ کی ہے اللہ کا رسول کچھ نہیں بتاتے دوسری رات میں بھی آئے پھر ابو ہورینا دھمکی دی ہے پھر اس طرح وہ مسکین بن کے اس کو چھوڑ دیے تیسری رات میں بھی تو ابو رضی اللہ عنہ آخر میں کہا غضب پکڑیں گے تو اس نے کہا کہ میں آپ کو چند بات سکھاتا ہوں اگر آپ آپ کو سکھاؤں تو آپ چھوڑ دو گے اس نے کہا ہاں وہ بتایا کہ میں جنات نہیں وہ بتایا کہ آپ ایسے کرو کہ جب بھی سونا چاہتے ہو تو آپ آئے تو پڑھ لیا کرو صبح تک آپ محفوظ رہو گے تو اسی لیے اگر مورے نے یہ علم حاصل کر دے تو چھوڑ دیے صبح جو وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے پھر پوچھا پھر کہنے لگے اللہ کے رسول صدقہ کزو یعنی یہ آپ سے جو حدیث یہ بتائی ہے یہ صحیح ہے حالانکہ وہ جھوٹا بندہ ہے وہ جھوٹا ہے یہ تو شیطان تھا تو یہ انسان کے شکل میں آئے اور اسی طرح یہ واقعہ اسی طرح قریب ابئی بن نقاب کے ساتھ وہ گزرا ابو وہ بن اب کے حدیث سے کہتے میرے پہنو اس کے پاس جو یعنی کچھ گھر پہ اور روز دیکھتے کہ اس سے کم ہوتا جاتا جاتا۔ تو اس نے سوچا کہ میں رات میں جگوں گا دیکھوں گا کہ کون لوگ اٹھا کے لے جاتا ہے تو اچانک میں نے دیکھا کہ ایک دابا ایک جانور جو کچھ اس کی شکل انسان سے ملتی ہے نوجوان انسان سے جو ابھی ابھی بالغ ہوا ہے تو میں نے اس کو پکڑ لی میں نے اس کے پاس جب تو سلام کیے تو وہ سلام کے جواب دیئے پھر یہ پوچھا حضرت بھائی کہ آپ کون ہو انسان ہو کہ جنات ہو اس نے کہا میں جنات ہو تو حضرت یہ کہتے کہ آپ اپنے ہاتھ دو تو یو جنات اپنے ہاتھ حضرت ابئی مقاب کے ہاتھ میں رکھا پھر حضرت یہ کہا اس نے پوچھا کہ آپ کیوں ہیں میں نے اس کے ہاتھ چھویا تو دیکھا اس کے ہاتھ کتے کے ہاتھ ہے اور بال بھی کتے کی شکل میں ہیں پھر پکل تو خلی قتل جن میں نے تعجب کی کی جنات کو اس طرح پیدا کیا گیا اتنا کمزور تو کہنے لگے ہاں جنات سب جانتی کہ سب سے مضبوط میں ہوں تو یہ اگر یہ حقیقی شکل میں آئے یا کچھ قریب آئے تو کمزور ہے یہ کہتے کہ ہم سب جو مضبوط ہے تو یہ ابلیس ہوں گے یا اس طرح کوئی اس سے قریب ہوتا ہے اور اس طرح پھر حدیث مکمل ہو تو کہہ دیں گے کہ میں نے اس کو اس طرح یعنی آخری میں چھوڑ دیا تو اللہ کے رسول کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے کہا یہ جنات تر بھی آیت القرسی کو سکھائے کہ گھر میں اگر آپ کو چور یا کسی سے محفوظ رہنا چاہتے تو آیت القرسی پڑھو اور یہ واقعہ بھی حضرت ابو یہ ابو ایوب الصاری کے ساتھ بھی پیش آئے لیکن وہ چڑیل کی شکل میں وہ جنات عورت تھی تو اس نے پکڑا اور کس طرح بات چیت ہوئی یہ حدیثوں میں تو یہ انسان کے شکل میں آتے ہیں اور اسی طرح حیوان کی شکل میں حیوان کی شکل کے جو دلیل ہے حدیث میں عطا اللہ کے رسول جیسا کہ کالے کتا کالے کتا بلی گھوڑا گدھا ہاتھی کسی بھی شکل میں خاص کر اللہ کے رسول ایک شکل زیادہ بتا دو شکل زیادہ بتائی کیا ہے دوسرے قسم صنف حیات وقلاب حیات یعنی حیا یہ سانپ کو کہتے ہیں وہ قلع اور کتے اور ایک روایت میں آتا اللہ کا رسول فرماتے ہیں ال... آ... کیا ہے مسخ الجن یعنی وال... والخنازیر والخنازیر انس یعنی اللہ پر اللہ کا رسول بناتے بنی اسرائیل جب کفور کرنے لگے اور کچھ معاملات میں گڑبڑی کرنے لگے تو اللہ انہوں کے شکل کتے ان کے شکل خنزیر اور اس کے شکل بنائے بندر کے شکل اور جب جنات کفور کیے تو اللہ کو سانپ کی شکل میں رکھا اسی لیے اکثر سانپ جو دیکھا جاتا ہے یہ جنات نہیں ہے لیکن کچھ خاص سانپ کو اللہ کے رسول سے وہ جنات ہے اسی لیے بچو کیا کون سی کون سی سانپ ہے حدیث میں ابو سعید خدر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہتے ہیں فقدنا اللہ کا یہ حضرت ابو ابو سعید خدر رضی اللہ عنہ کے حدیث ہیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ یہ گھروں میں یہ کچھ جنات کو دیکھو کہاں ہاں اسی ابو سعید خدی اندین نے کہ مدینہ میں کچھ جنات اسلام لائے اسلام لائے عوام کہ اگر کوئی انسان گھر میں جو عوام یعنی عامر کے جگہ عامر اس جنات کو کہتے ہیں جو گھروں میں بستے ہیں تو وہ نہیں وہاں وہ سانپ وہ جنات جو گھر میں بستے ہیں اللہ کا رسول فرماتے کہ اگر تم لوگ یہ سانپ کو دیکھو جو جنات ہوتے ہیں سانپ کے شکل میں تمہارے گھروں میں ہوتے ہیں فن تو فلی ہو تو نہ قتل کرے تین دن تک اس کو مہلت دے سلاسن تین دن یا تین وقت تک اس کو مہلت دے جون ہو اس کو اشارہ کرے اس کو بتا دے کہ اللہ کے بندہ اگر تم جن نہ تو نکل جاؤ یا کوئی نہیں جانتا آج کل گاؤں والے فوراً لاٹھی اٹھا کے مار دیتے ہیں اور نقصانات بھی ہوتے ہیں آپ مار سکتے لیکن نقصان بھی ہو سکتا ہے اس اللہ کے کی رسول نے کیا کہ فلی ہو سلاسن جو سانپ گھر میں ہوتے یہ جو گھر میں خاص جو باہر نہیں گھر میں جو پا جاؤ اس کا قتل کر سکتا ہے لیکن جو گھر میں ہوتے ہیں تین بار یا تین دن تک اس کو مہلت دو اور اہلا اور اس کے مخاطب کرو کہ اگر تم جنات ہو یا مومن ہو تم نکل جاؤ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں فعن بدا لہ بدا بدو اگر تین دن کے بعد یا تین مہلت کے بعد اگر پھر ظاہر ہوتا ہے تو قتل کر دے فہن نہ کیونکہ یہ شیتان ہے علما کہتے ہیں کہ تین دن, دن اس کا مطلب کیا ہے یعنی اگر آپ گھر میں سانپ دیکھو تو یہ گھر میں جو سانپ ہوتا ہے آپ فوراً اس کو مت قتل کرو آپ پہلے مخاطب کرو کہ آپ نکل جاؤ اللہ کہ اگر وہ انسان پر حملہ کرتا تو الگ بات ہے آپ اس کو کہہ دو کہ نکل جاؤ ہو سکتا ہے یہ جنات ہے جو مسلمان ہوا ہے یا کافر ہے اگر مسلمان ہے تو تین دن تک مہلت دیں گے اور اگر مسلمان ہوتا تو نکل جائے گا اور اگر یہ حقیقی سانپ ہے تو پھر تین دن کے بعد قتل کر دو یا اگر وہ شیطان ہے یعنی جنات ہے جو شیطان ہے پھر بھی تین دن بعد آپ اللہ کے نام لے کر اس کو قتل کر دو اللہ کے رسول کیوں بتائے کہ یہ سبر حدیث کی یہ ہے حضرت ابو سعید خدری کا حدیث ہے کدے وہ ایک بار گھر میں آئے تو دیکھا کسی کے گھر میں سانپ ہے تو وہ مارنے کے لیے اٹھے تو حضرت ابو سعید فورن رکے کاب مت اور مت قتل کرو ہم لوگ اللہ کے رسول کے زمانے میں جب تھے غزل خندق پانچ جنی میں سارے مصحب کرام یعنی مدیرے سے تھوڑا نکلے باہر اور خندق کے پاس یعنی کے مقابلے کے لیے گئے تھے تو ایک نوجوان تھا جو نہیں شادی کیے تھے وہ کیا کرتا تھے اللہ کے رسول کے ساتھ رہتا تھا لیکن اثر اور زہر کا وقت اللہ کے رسول سے اجازت لے کے اپنے بیوی کے پاس آتا تھا تو ایک بار آئے تو دیکھا اس کی بیوی دروازے پہ کھڑی تو تلوار اٹھا اس کو ماننے کے لیے غیرت کی وجہ سے کہ بھائی تم اندر رہو کہ تم باہر آ کے نکلو آج کل تو لوگ بے غیرت ہے بیویاں سب سے بات چیت کرتی ہیں دکانیں وہی جائیں گے بازار میں وہیں جائیں گے آدمی نہیں لڑ سکتا اپنے بیو کو کہ جا کے لڑو کتنا عزت والے انسان ہے ماشاءاللہ تو یہ اللہ کو وہ دیکھا کہ یہ باہر کھڑی تو وہ بہت ناراض ہوئے تو قتل کرنے کے لیے یار تلوار اٹھانے آئے تو اس نے کہا رک جاؤ اندر آ کے دیکھ لو تو وہ دیکھا ایک ازدہ موٹر صاحب اسی کے بستر پہ بیٹھا ہوا ہے تو تلوار اٹھائے مارنے کے لیے مارتے ہی وہ بھی حملہ کیا اور دونوں اسی جگہ پہ مر گئے تو اللہ کے رسول کو جب خبر ملی تو اللہ کے رسول نے ذکر کی ہے کہ یہ جنات ہے اسی لیے تم لوگ تین دن تک تم لوگ مہلت دو یہ گھروں میں جو ہوتے جنات یہ حکم کون جانتا ہے اگر ہم لوگ اس طرح کریں تو ان خیر ہوگا اگر آپ کو اس کوئی حساب دیکھو تو آپ موقع دو کچھ دیر بعد خود ہی نکل جائے گا ہم لوگ کہتے نہیں اس کو مار دو نا پلا گھر میں چلا جائے گا پلا چلا جائے گا وہ جنات ہو سکتا ہے لیکن وہ ڈر کے وجہ سے سانپ کی شکل میں کہیں بیٹھ, بیٹھ جاتا ہے مسلمان کے گھر میں خاص کر پناہ لے, لے رہا ہے اس لیے مسلمان اسے منی اذیت پاتا ہے تو اس کو اجازت دیتا ہے نکلنے کے لیے تو یہ جانور کی قسم ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے اور کبھی کبھی اور اشکال میں ہوتے ہیں جیسا کہ اور کچھ حدیثوں میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ سوراقب مالک کی شکل میں شیطان ایک بار اور کسی اور شکل کے شکل میں آتے تھے تو اس لئے وہ لوگ ان کے شکل بدلتا رہتا ہے علماء ایک اہم بات ذکر کرتے ہیں کہ کبھی کبھار پیر اولیاء کی شکل میں آتے اولیاء اور نیک سال کے شکل میں آتے, ہیں. اور نیک لوگ کے شکل میں آتے ہیں. خاص کر ان لوگوں کے سامنے جو لوگ عقیدہ یہ غلط رکھتے ہیں جو اولیا پر عقیدہ رکھتے ہیں اور آتا ہے کہ کبھی کبھی شیطان جیسا کہ حدیث میں آتا ہے دجال کرے گا قیامت کے دن دجال جس کہ ذکر کیا گیا کہ قیامت کے دن دجال ایک بدو کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ تم مجھ پر ایمان لاتے ہیں کہتے وہ کچھ متدد ہوتا ہے تو کہتا ہے اگر میں تمہارے والدین کو زندہ کراؤں تو کیا تم ایمان لے آؤ کہ ہاں تو ان کے والدین کی شکل میں جو شیطان بن جاتے ہیں پھر وہ اسے کہتا ہے بدو سے کہ بیٹا اس پر ایمان لے آؤ تو ایمان لے آتا ہے دجال پہ حالانکہ اللہ کا رسول فرماتے ہیں وہ شیطان ہے لیکن ان کے والدین کی شکل پہ آئے تو اسی لیے شیطان انسان کی شکل میں آ سکتا ہے بہت سے لوگ کہتے یار ہم لوگ مجبہ میں تھے تو فلا پیر جو مر چکا ہے اس کی روحیں آ چکی ہیں ہم لوگ دیکھ چکے اس کی آنکھوں سے اور ہوتا ہے تو یہی شیطان اسی کی شکل میں آ سکتا ہے کوئی بعید نہیں اور اس طرح بہت سارے واقعات ہوتے ہیں اس لیے انسان ایسے خرافات کا عقیدہ نہ رکھے مومن کو چاہے کہ اگر سامنے بھی کوئی آیا کہ میں تمہارے والے کہیں گے تمہاری شکل ملتی ہے لیکن کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم لوگ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا یہ اللہ نے ہر ایک کے ساتھ یہ قاعدہ رکھا ہے اور اگر کوئی آتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے یہ جھوٹ ہے یا تو انسان خود خواب میں ہے یا تو وہ حقیقت نہیں ہے تو اس لیے انسان ایسے چیزیں کو پیچھے نہ پڑے کیونکہ شرک اتنے وہ شیطان تو چاہتا کہ انسان شرک کرے تو اسی لیے یہ انسان کے ساتھ کرتا ہے پتہ نہیں وقت زیادہ ہوا کیا اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے یہاں دینی مسائل کیا شیطان مکلف ہے کہ نہیں جنات مکلف ہے کہ نہیں یعنی ان لوگ پر واجب ہے کہ وہ لوگ عبادت کرے ہاں میں مختصر انداز سے بھی جلدی ذکر کروں گا سب سے پہلے یہ دلیل ہے کہ وہ لوگ بھی ان لوگ پر توحید واجب ہے نماز اور روزہ سارے عبادت واجب ہے کیا دلیل اللہ پر وما خلقت الجن والی کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ میری عبادت تو نہیں کہا صرف انسان ان صرف نے کہا جن بھی کہا تو جنات پر واجب ہے کہ وہ بھی عبادت کرے اور قیامت کے دن اللہ انسان اور جنات سے مخاطب کرتے ہوئے فرمائیں گے یا معاشرہ جن انس اے جنات اور انس انسان کی جماعت کیا تم لوگ کے پاس کوئی رسول نہیں آیا تم لوگ کو پیغام دینے کے لیے قرار کریں گے تو جنات اور انسان دونوں مکلف ہے محاصب ہے جب وہ لوگ مکلف ہیں ان لوگ پر واجبی واجب کی نیکی کرے برائی سے بچے تو اسی طرح وہ لوگ ان لوگ سے حساب کیا جائے گا کیا دلیل ہے قرآن کی آیت ہے ولاق علیمت مخبرون اور جنات کو پتا ہے کہ ان کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور دوسرے ہاتھ میں اللہ برماتے ہیں یا ان ان لا, لَا اللہ بال بسلطان یہ کو کش علما قطع قیامت کے دن ہوگی یعنی قیامت کے دن جب جنات اور انسان کو لایا جائے گا پھر جب وہ لوگ جانیں گے کہ ازام میں جانا ہے تو بھاگنے کی کوشش کریں گے تو ان کو پکڑا جائے گا اور فرشتے ان لوگوں کو آگ کے یعنی آگ کے ذریعے سے ان لوگ ان لوگ کے طرف پھینکیں گے اور ان لوگوں کو کھینچیں گے تو جنات اور انسان دونوں ہیں تو اسی لیے صحیح ہے کہ دونوں دونوں محاسب دونوں سے اللہ حساب کتاب کریں گے اور یہ سخیات عالمی عتی کم رسلم منکم جنات اور انسان کیا تم لوگوں کے پاس تمہارے میں سے رسول نہیں آئے تو تم لوگوں کو بیگام بناتے ہیں اس کے بعد یہ مسئلہ کیا جنت اور جہنم میں داخل ہوتے ہیں جنت کے بارے جہنم کے بارے میں اتفاق ہے ہاں جنات بھی جہنم میں جائے گا کیا دلیل ہے قرآن کی آیت ہے لَأَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ وَالنَّاسِ کہ میں جہنم کو بھر دوں گا جنات اور انسان سے اور دوسرا دو وَلَقَدَّ لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. کہ میں نے جہنم کے لیے بہت سارے لوگوں کو پیدا کیا جنات اور انسان میں سے لیکن جنت کے بارے میں اختلاف ہوا کچھ علما کہتے قرآن میں ایک بھی آیت نہیں ہے کہ کیا ہے کہ جنت ہے اور قرآن میں کوئی سری آیت نہیں ہے لیکن ایک عام دلیل ہے کیا دلیل ہے کہ یہ علماء کہتے جب جہنم ان کے لیے رکھا گیا تو جنت ضرور ہے بالمقابل ورنہ کیا جو مومن ہوں گے ان کو اللہ اس طرف فنا کریں گے نہیں اور قرآن کی سور رحمان کی آیت ہے من منخواب مقام اور اب جو اللہ کے مقام سے ڈرتا ہے اس کے دو جنت ہے اور یہ پوری سور رحمان معروف ہے کہ یہ انسان اور جنات سے بات ہو رہی ہے تو اس لیے دونوں کے لیے انسان اور جنات کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو لو جنتیں ملیں گے جیسا کہ سور الرحمان میں تفصیل آپ لوگ دیکھ لو تو حقیقت صحیح ہے کہ وہ لوگ جنتی ہیں ہوں اور کچھ لوگ جہنم جس طرح انسان کے حالات ذکر کیا اگر جنت اور جہنم کے مسائل پہ پچھلے مہینے اسی طرح یہ بھی اس طرح ہوں گے اس کے بعد ان لوگ, ان لوگ, ان لوگ, ان لوگ کے پاس کوئی نبی آتا ہے کیا وہ لوگ مکلف ہے اس میں علماء میں اختلاف ہوا یعنی اتفاق علما میں کہ وہ لوگ بھی مکلف ہیں اتفاق علماء میں کہ ان لوگ پر بھی واجب ہے کہ انبیاء پر ایمان لائے لیکن اختلاف ہوا کہ اللہ کے رسول سے پہلے یا اللہ کے رسول کے کی زمانے کو کیوں ان لوگ کے پاس کوئی جناتی نبی ہوتا تھا کہ وہ لوگ امبیا پر ایمان لاتے ہیں یہ انسانی انبیاء پہ کچھ علما کہتے جناتی انبیاء جیسے ابن حزب محمد کو اشارہ کیے ابسی کو اشارہ کیے کچھ کہتے نہیں ضرور ہوں گے لیکن ہم لوگ کے پاس اس کا علم نہیں ہے ہم لوگ بھی مکمل انکار نہیں کریں گے لیکن زیادہ تر قریب یہ ہے کہ ان لوگ کے پاس یعنی مکمل نہیں کی نہیں ہے لیکن زیادہ تر قریب یہ ہے کہ نہیں ہوتے ہیں اور ان لوگ پر جنات پر واجب کہ وہ اس زمانے کے نبی پر ایمالا جو انسان ہے اور قرآن میں کئی دلیل ہے یعنی کہ یہ عام دلیل ہے اللہ پرمات قبل کا اللہ کے رسول آپ سے پہلے جتنا رسول کو بھیجا گیا ہے وہ رجال تھے انسان تھے یعنی رجال یعنی عام رجال ہے تو یہ رجال ہے یہ لوگ ان لوگ پر بیگام بھیجا جاتا ہے اسی لیے اللہ ہیں کہ رجال کے مطلب یعنی مرد ہے اور وہ انسان ہیں اور اسی طرح یہ خاص زیادہ دری واضح ہے یہ سورہ احقاف میں اگر کوئی آخری صفحہ پڑھے کوئی سرفنا فرمنی استم ان قرآن یہ جنات اللہ کے رسول پر ایمان ہے یہ لوگ ایمان کے اپنے قوم کے پاس گئے کیا کہنے لگے ان سم نہ کتاب موسا کہ جناتی بھائی لوگ اپنی دعوت کرنے لگے اپنے قوم نہ ہونے سے لانے کے بعد کہ ہم لوگ ایسی کتاب سنی ایسی یعنی آیات سنی جو اللہ کا رسول پڑھتے تھے ان سین نازل ہوا کب ممبادی موسا تو یہ دلیل ہے کہ موسا کے کی نام کیوں لیا اگر وہ جنات کو کوئی نبی ہوتا تو جناتی نام کسی جناب کے نام لے لیتے کہ اس کے بعد یہ نازل ہوا لیکن وہ بھی اللہ رسول موسا عیسیٰ اور باقی تمام انبیاء پر ان لوگوں پر بھی واجب تھا کہ ایمان لائے تو اس لیے صحیح یہ جو قریب ہے کہ جناتی کوئی نبی نہیں ہوتا تھا یہ جنات پر واجب ہے کہ اس زمانے کے جو انسانی نبی ہے اس پر ایمان لائے اور اس کی مدد کرے اور تصدیق کرے کیا وہ لوگ لوگ اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جنات کوئی ایمان لائے کہ نہیں یہ واقعی کئی واقعات یہ پہلے قصہ جو عبداللہ مسعود کے کی ذکر کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ آئے اللہ کے رسول کو لے کے اللہ کے رسول قرآن پڑھا کے سنائیں اور اسی میں اللہ کے رسول اس دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار یہی ایک جناتی لوگ جو حدیث عباس کے حدیث ہے کہ جنات لوگ اللہ کے رسول کے بحث کے ساتھ وہ لوگ کہیں اور رہتے تھے تو وہ لوگ اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا اپنے قوم والوں کو کچھ جنات کو بھیجا کہ آسمان پہ جا کے چڑھو اور کوئی نئی نئی خبریں اللہ کی طرف سے سنو کیونکہ پہلے جا کے آسمان تک جا کے سنتے تھے اور کس طرح سنتے تھے جیسا کہ اللہ کچھ فیصلہ جب بڑی جو چیز کے فیصلہ کرتے تھے تو اللہ فرشتوں کو بتاتے تھے تو فرشتے ہر فرشتے اپنے دوسرے سے بتاتے جاتے یہاں تک کہ آسمان تک ان کی خبر ہوتی تھی سب بات چیت فرشتے کرتے کہ اللہ کے فیصلہ آج یہ ہوا اللہ یہ کریں گے وہ کریں گے یعنی وہ خوشی میں اور اللہ تعظیم میں یہ ذکر کرتے تھے تو یہ شیطان چڑ جڑ کے آسمان پر وہ خبریں سنتے تھے تو اللہ ہیں کہ اللہ کے رسول کی بحث سے یہ معاملہ ختم ہو اب وہ لوگ اکثر نہیں چوری کر سکے کچھ باتیں ہو کبھی ہو جائے لیکن عمومی طور پر جب بھی چوری کرتے تو وہ چنگارے یا کچھ بھی آگ بھیجا رہا تو جلا دیتے تھے یا واپس ہوتے تھے تو یہ لوگ جنات لوگ آپس میں کچھ لوگ کو بھیجا سننے کے لیے جب گئے تو دیکھا آسمان بند اور ان کی طرف یہ آگ بھیجا گیا ہے. تو جب آپس آئے تو کہنے لگے کہ ہم لوگ نہیں کچھ سن سکے تو آپس میں جنات کہنے لگے ضرور دنیا میں کوئی معاملہ ہوا تو لوگ دو فرقے میں بیٹھ گئے کوئی اس طرف گئے کوئی اس طرف گئے ڈھونڈنے کے لیے تو اسی موقع پر کیا دیکھیں اللہ کے رسول ساسل مدینے سے نکلے سوق اوقات ایک بڑا بازار لگتا تھا اوقات میں تو اللہ کے رسول وہیں جا رہے تھے کچھ صحابہ اکرام کے ساتھ تو ایک موقع کے نام ایک گاؤں کے پاس اس کا نام نخلا ہے تو اللہ کے رسول وہیں آ کے آرام کیے تو یہ جنات لوگ آئے تو دیکھا اللہ کے رسول فطیر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے پڑھائے تو قرآن زور سے پڑھ رہے تھے یہی جنات جو اس طرف آئے کس طرح متاثر ہوا قرآن سے بالکل قرآن سن کے کہنے لگے یہی نہ وہی بات ہے جس کی وجہ سے آسمان کے دروازہ بند ہوا ہم لوگ ایمان لائیں گے اسی بعد میں آیت نازل ارن وسط پوری سورت نازل ہوئی تو یہ جنات بھی ایمان لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس سے پہلے وہ لوگ ایمان لائے جو اللہ رسول احکام میں جو ذکر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے اکیلے تنہائی میں اللہ کے رسول فجر کے نماز یا قیام الیک پڑھ رہے تھے تو کچھ جنات قریب آئے اور اللہ کے رسول کے قرار سن کے پھر اپنے قوم کے پاس آئیں اور ان کے یعنی دعوت دی تو اس لیے مسلمان جنات میں بھی مسلمان ہیں اسلام لاتے ہیں دعوت و تبلیغ کرتے ہیں جس طرح یہاں دنیا میں کوئی محنت کرتا ہے اسی طرح وہ لوگ بھی کرتے ہیں اس لیے سارے شیطان اور جنات کو گالی دینا مناسب نہیں ہے ہمیشہ اس کو برا بھرا کہنا غلط ہے بلکہ اس میں سے کچھ اچھے ہیں جیسے کہ اللہ کے رسول تعریف کے نئے جن جب اللہ رسول کے رسول جنات کے نصیبین جن کے پاس اللہ کے رسول ان سے ملاقات کی تو اللہ کی رسول کیا کہہ دے بہت ہی اچھی یہ جنات صرف کچھ جنات مومن ہیں لیکن جس طرح انسان میں انسان میں اکثر مومن ہے کہ اکثر کافر ہے اکثر کافر ہے اور جو مسلمان ہیں بھی اکثر مشرک ہیں اسی طرح جنات بھی اسی تعداد میں رہیں گے ایمان والے کم ہیں کفر کرنے اور غلط کام کرنے والے ہیں وہ لوگ کے مراتب ہیں قرآن کی بھی دلیل ہے اللہ ہیں سورے جن میں کہ وہ لوگ جنات کہتے تھے وہ ان سال ہم میں سے کچھ صالح لوگ نیک صالح ہیں وہ منا دون ادارے کچھ لوگ اس سے کم یعنی نیکی والے ہیں پا عقیدت ہے کہ ہم لوگ الگ الگ راستے پر تھے الگ الگ مذہب پہ اور دوسری ہاتھ میں الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا حبے سے کچھ لوگ اسلام لاتے ہیں اور کچھ لوگ ظلم کرنے والے ہیں پھر آگے وہ لوگ جہنم کے اے رہیں گے اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کہ کیا موت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کہ نہیں ہوتی ہوتی ہے قاعدہ اللہ نے رکھا کلیہ فان کی ساری چیزیں جو اس زمین پہ وہ مرنے والے ہیں اور کون باقی ہو اب کا وجہ تیرو تیرو رب کے ساتھ صرف بچنے والے تو ہر ایک مرے گا کیا دلی اور مقدار لیکن ان کی عمر کتنا ہوتی کسی کو نہیں پتا انسان کی عمر کتنا ہوتی اللہ کا رسول کتنا بتاتے ہیں ساٹھ سے ستر تک سین سمین خمسی نو سمین ساٹھ سے ستر تک اگر کوئی زیادہ زندہ ہوگیا آپ دیکھو کہ نبے سال کے بڈھا بھی وہ ڈر آیا تھا یار خوف ہے کہ ہی مر نہ جائے نہیں موت تو تیار موت کی تیاری کرو موت کی تیاری ہمیشہ کرنی چاہیے اس کے لیے خاص درس رکھا گیا ہے موت کب آ جائے کسی کو نہیں پتا ہے تو موت کی تیاری کرو اور موت کبھی بھی آ سکتی ہے تو اس لیے جنات کو بھی موت آتی ہے لیکن کتنا عمر ملتی ہے انہوں کو نہیں پتا لیکن البتہ اتنا جانتے کہ ابلیس کی زندگی لمبی ہے قرآن کی آیت ہے جب اللہ نے اس کو کہ زمین پہ چلے جا تو کیا کہا انظر نہیں اللہ مجھے یعنی مہلت دیجیے قیامت تک مجھے زندہ رکھا اللہ من المنفرین تو تم زندہ ہی رہو گے یہ معلوم قیامت تک تم زندہ رہو گے صرف وہی لیکن باقی مرتے ہیں اور کیا دلیل کے مرتے ہیں یہ حدیث تو صاحب کے حدیث ہے اللہ کے رسول فرماتے کے تین دن تک مہنت دو پھر قتل کر دو اگر وہ شیطان بھی ہے یعنی جنات بھی ہے تو اس قتل کر سکتے ہو اور وہ جو نوجوان جو اس کو قتل کیا پہلے دن میں خود مرا اور اس کو بھی قتل کیے تو یہ بھی دلیل ہے کہ لوگ مرتے ہیں اور ایک حدیث و اللہ کے رسول اللہ سے مناجات کر رہے تھے یعنی تعریف کر رہے تھے اس میں سے آخری یہ فرماتے تھے والجن جن و اے اللہ جنات اور انسان مرتے ہیں اور تو بچنے والا ہو اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کہ کون بہتر ہے انسان کی جنات میں جلدی جلدی ذکر کروں کون افضل ہے کہ جنات کی انسان کون افضل طاقت والے کون زیادہ افضل دینی مسائل پہ نہیں کہیں گے انسان افضل ہو سکتا کہ کوئی جنات نے سال ہے زیادہ انسان سے تو افضل لگے گا یہاں میرا افضل نے میں نے کہتا دینی دینی تو جس طرح انسان بہتر ہوتے ہیں اسی طرح جنات بھی اگر جنات زیادہ تقوا کرتا تو انسان سے بہتر ہے لیکن عمومی جنس کون کس کو اللہ زیادہ فضیلت دی ہے جنات کو کہ انسان کو جن جنات کو نہیں دی اللہ انسان کو دی ہے ایک بات یہاں چھوٹ گئی انشاءاللہ شاء بھی ذکر کریں گے یہ مسئلہ جو جنات کی خصوصیات قدرات کیا ہے جو خاص اللہ نے ان لوگ کو دی جو انسان میں نہیں ہے سب سے پہلے یہ ہے کہتے علما کہ ان لوگ جلدی حرکت کرتے ہیں اور سفر کرتے ہیں یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ یہاں سے انڈیا تک وہ ان لوگ ایک ہی دن میں پہنچ سکتے اس سے کم یا اور کم جیسے کہ دلیل ہے قال آئری تم جن حضرت سلیمان کے قصہ لوگ پڑھ لو تو حضرت سلیمان یہ کہا کہ کون بلکہ کے تاج اور اس کے تخت ہون لے کر آئے گا تو ایک جنہا کیا کہا کو یعنی اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے میں اس کو لے آؤں گا یعنی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے تک لے آؤں گا تو یہ طاقت ہے کہ اللہ ان لوگ کو طاقت دی ہے دوسری یہ کہ وہ لوگ آسمان پہ جب بھی چاہے چڑھتے ہیں لیکن آسمان کے دروازے تک نہیں چڑھ سکتے اگر پہنچیں گے تو شہاب یا انہوں کے اوپر یعنی کوئی اللہ شعلہ یا کچھ بھی چیز دلائیں گے لیکن وہ لوگ اوپر تک جا سکتے ہیں ہم لوگ جہاز سے جاتے ہیں ٹکٹ خریدتے ہیں یہ کرے تو, تو فری میں گھومتے ہیں یہ دلیل کے قرآن میں بہت ہی بھری ہوئی آیت ہے وہ ان نالمس نسما کہ ہم لوگ آسمان کو چھویا ہے جنا ہم نے اٹھارہ سن شدید یہ خاصیت ہے کہ وہ لوگ کسی بھی شکل میں ہو سکتے ہیں انسان جنات حیوانات ہوا پانی کسی بھی شکل میں ہو سکتے جیسا کہ بتایا گیا ہے ڈبر چار یہ ہے کہ وہ لوگ جب بھی چاہتے تو چھپ سکتے ہیں انسان ان کو نہیں دیکھ سکتا وہ لوگ انسان کو دیکھتے ہیں وہ لوگ جب بھی چاہتے انسان کو ہمیشہ دیکھتے ہیں انسان ان لوگ کو نہیں دیکھ سکتا کیا دلیل ہے اللہ پرمات ان یار تم ہو قبیل ہو پڑھائی سلاؤنا ہو کہ یہ بے شک شیتان جنات ابلیس اور اس کے قبیل اس کے خاندان اس کے سارے جنات آپ لوگ کو دیکھ سکتے ہیں پڑھائی سلا ترونا ہو لیکن حالانکہ تم لوگ ان لوگ کو نہیں دیکھ سکتے ہو تو ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ لوگ آپ لوگ کو دیکھتے ہیں سار کو دیکھتے ہو یہ خصوصیت اللہ نے دی ہے لیکن انسان اب یہ خصوصیات ہے کون افضل ہے انسان کی جنات یعنی دنیاوی کے اعتبار سے آخر کے اعتبار سے کوئی افضل نہیں ہے لیکن بہرحال جتنا انسان کے تقوا ہوتا ہے تو وہ اس سے افضل جس کے تقوا کم ہے اللہ صحیح ہے کہ انسان زیادہ مضبوط ہے اور اللہ صبح انسان کو زیادہ فوقیت دی ہے اور زیادہ افضل بنا ہے کیا دلیل ہے اللہ صبح پر مت یا بنی آدم اے بنی آدم, اے آدم اے اے اے کیا ہے بنی آدم نہیں کرم نہ بنی آدم اور یقیناً ہم نے بنی آدم کو تکریم کیا وہ کیا ہے پھر آگے فرماتے ہیں فقبل نہ كثير اللہ قطیر ان من کہ بہت سارے مخلوقات اور ان لوگوں کو فضیلت دی ہے اور یہ آیا پہلی یہ تو اس ان کا اللہ زمین کے مالک بنایا زمین کے مالک جنات نہیں ہی انسان ہے پورے شہر میں انسان بسا ہوا جنات انسان کے پیچھے چلتا ہے انسان جہاں رہتا ہے وہیں جنات آ جاتا ہے لیکن عموماً جنات ہی یعنی انسان ہی مالک ہے دوسری بات یہ ہے کہ رسول اور امبیا انسانوں میں ہوتے ہیں نہیں جنات مالک نہیں انسان مالک ہے اور جنات تابے دوسری یہ ہے کہ انسان رسول اور انبیاء انبیاء میں انسانوں میں سے ہوتے ہیں اور جنات لوگ پروازی میں کہ وہ انبیاء انسانی انبیاء کی تباہ کرے اسی طرح اللہ سباد زمین کے مالک یعنی وہ حاکم کون بنتا ہے جناتوں میں تو حاکم ہوتے ہیں لیکن اتنا بڑے نہیں ہوتے وہ تو ہر قبیلے الگ, الگ الگ ہوتے ہیں لیکن پورے ملک میں پورے سلطنت یہ انسانوں میں ہوتے ہیں اسی طرح انسان مومن اتنا طاقت ہے کہ جنات کبھی اس کو پریشان ہے پریشان کچھ کرتا ہے لیکن اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا اس لیے قرآن کی آیت ہے اللہ منہم المخلصین کہ اللہ میں سارے لوگ کو گمراہ کروں گا سوائے مومن بندوں کو ہم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ عثمان ان کی حفاظت کریں گے تو اس لیے عموماً انسان زیادہ مضبوط ہے جننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انسان مضبوط رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے اس کے بعد یہاں مسئلہ انسان اور جنات میں کیا تعلق ہے کوئی اس کا تعلق نہیں پتا کہ شادی کچھ علماء اجازت دیتے ہیں اور جو مومن جنات ہوتے ہیں وہ مومن انسان کے ساتھ دیتے ہیں اور برے جنات برے لوگوں کے ساتھ دیتے ہیں معروف ہے جیسے جادوگر ان لوگ کی مدد کرتے ہیں یہ سال خاص درس ہوگا تفصیل کے ساتھ اور یہ ہمیشہ شیطان انسان کے دشمن ہے برائی کی طرف اس کو دھکا دیتا ہے غلط کام کرنے کے دھکا دیتا ہے شرک کرنے کے لیے کفر کام اس لیے بلیس نے وعدہ کیا ہے کیا اجمعین کے اللہ میں ان لوگ کو مزین برائے ان کے سامنے مزین کر دوں گا اور سارے لوگوں کو ہم گمراہ کر دیں گے اور یہ شیطان ہمیشہ ایک ساتھ فساد چاہتا ہے انمایوری دیتانہ شیطان تم لوگوں کے درمیان دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے شراب کے ذریعے سے جوا کے ذریعے سے برائی کے ذریعے سے تو اس لیے انسان اس سے بچے آخری مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ انسان کس طرح جنات سے بچے یہ انشاءاللہ اگلے درس میں یا کسی درس میں جب شیطان کے بارے میں اور تفصیل ذکر کریں گے کیونکہ جنات شیطان سے بچنے کے جو طریقہ ہے یہ جب یہ ایک خاص درس ہوگی جب انسان کیا جنات انسان کو چھو سکتا ہے کہ کی نہیں کیا نظر حقیقت ہی ان یہ اگلے درس میں رہے گا تو اس میں ذکر کریں گے تو انسان حد تک جنات سے بچے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں بھی انسان کو پتا چلے کہ جنات ہے کسی کونے پہ کسی گھر پہ کسی جگہ پہ تو انسان ڈائریکٹ ان لوگ سے مقابلہ نہ کرے کیونکہ وہ لوگ بھائی حد انسان آپ اگر سامنے دیکھتے ہو کہ کوئی سانپ آ تو انسان کیا کرے فورا مقابلہ کرے نہیں صبر کرے ہوشیاری سے کام لے جو طریقہ بتائے گا وہی اس کا مطلب نہیں کہ وہ انسان سے مضبوط ہے انسان ہوشیار ہے تو جنات بھی مخلوق ہے آپ اس کو صحیح طریقے سے نکالو بتائے گا کہ آیات ہے یہ اگر وہ سانپ کی شکل میں تو یہ تین بار اس کو اجازت دو تین بار اس کو تنبیہ کرو اگر وہ گھر میں ہوتے تو آپ قرآن کے ذریعے سے اگر وہ مسلمان ہے تو نکل جائیں گے شرافت سے اور اگر یہ لوگ شیطان ہیں تو آپ قرآن کے آیات ہیں سور بقر جس گھر میں پڑھی جاتی ہو شیطان نہیں ہوتے ہیں جس اللہ کے نام لیا جاتا ہے شیطان نہیں سوتا ہے اور سوام اعمال آپ سنت کے مطابق کرو تو شیطان بھاگ جاتے تو پہلی چیز آپ اس کے مقابلہ بالکل مت کرو شرعی طریقے سے ان کو نکالو چاہے وہ مسلمان بھی ہوں اگر انسان اس سے مالک کے بات کبھی ہو جاتی ہے کچھ حالات میں تو انسان ان لوگ کے ساتھ اچھے سلوک کرے اور فوراً چھڑ چھڑ اور لڑائی کے مسئلہ نہ کرے کیونکہ وہ لوگ بھی انسان کو کبھی بھی کسی بھی طریقے سے پریشان کر سکتے ہیں انسان ان کو نہیں دیکھتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ انسان قرآن اور سنت پر عمل کرے کیونکہ جہاں بھی بندہ قرآن اور سنت پر عمل کرتا ہے وہ شیطان اس سے قریب نہیں آتا لیکن کبھی پریشان تو کرتا ہے لیکن عموماً انسان محفوظ رہتا ہے اور جو قرآن اور سنت پر عمل کرتا ہے وہ خیالات اور مساوی سے دور رہتا ہے کیونکہ جس کا عقیدہ خراب ہے اب دیکھو یہاں کالا دھاگا یہاں لیمو یہاں پیاز یہاں یہاں تھوک لگائے کیا کہتے ہیں شیطان سے بچانے میں یہ تھوڑی اسے سے بچتے ہیں یہ گندگی اس کے قریب اور آئیں گے اس لیے آپ اللہ کے ذریعے سے اگر آپ جانتے کہ یہ اللہ ہی فائدہ پہنچائیں گے چاہے وہ سامنے بیٹھا ہو آپ اللہ کے نام لے کر آپ اس کے شر سے محفوظ رہو گے اور اگر خدا نہ خاصا نقصان بھی پہنچایا تو آپ کہتے میمان مضبوط ہے کہ آپ یہ کہو گے مقدر ہے لکھا تھا اس لیے ہو گئے میں اگلے بار میں بچ کے رہوں جیسا کہ بتایا گیا ہے اسان ہمیشہ پڑھے اعود بھی کلیمات اللہ من, ما خلق اعوذ باللہ من شیطان رجیب یا آیت القرسی پڑھے یا کچھ بھی اور بتایا گیا کہ ہر عمل میں اللہ کے نام لو شیطان سے محفوظ اور دیکھو ہم بس کے دعا پڑھیں گے بتایا گئے سال اس میں شیطان سے محفوظ ہے کھانے کے وقت بسم اللہ کہو سے دور رہو گے دا گھر داخل ہونے کے وقت بسم اللہ شیطان دور رہے گا باتھ روم جانے کے وقت اسی طرح کوئی بھی کام میں اللہ کے نام لو شیطان سے پناہ مانگو شیطان سے یعنی اللہ سے اللہ کے پناہ لو شیطان سے تو انسان اللہ آپ محفوظ رہو گے اور شیطان قریب نہیں آئے گا شیطان اسی جگہ پہ جاتا جہاں برائی ہوتی ہے برائی کی جگہ میں کم جاؤ بہت سے لوگ پوری گندگی کام کر لیں گے پھر آخر شکایت کریں گے شیطان میرا پیچھا لگا ہے بھئی آپ اس کے پیچھے لگے ہو اسی جگہ پہ جاتے ہو جہاں اس کو پسند ہے آپ ایسے جگہ پہ جاؤ جہاں نیکی ہوتی ہے کسان جب ایسی جگہ آتا ہے تو مسلط ہوتا ہے اور اسی طرح کسان کبھی جنات کی مدد نہ لے مدد لینے کے مسئلہ علماء میں اختلاف ہے اگر کوئی انسان خیر میں لیتا ہے تو وہ بھی افضل کسان بچے لیکن اگر انسان ان کو دعوت دیتا ہے کہ دعوت دے دو جناتوں کو بتا دو کہ یہ نہ کرے جناتوں میں تو ٹھیک ہے لیکن ان کی مدد انسانوں پر کرے بہت سے علماء اس کو یعنی صحیح نہیں بتاتے کیونکہ جنات ایک بار آپ سے فائدہ اٹھائے گا پھر ہو سکتا ہے آپ کو مجبور کر کے آپ کو برائی آپ سے کروائے جیسے کہ جادوگر گھر لوگ کرتے ہیں جادوگر شیتان کے شیطان سے ملے رہتے ہیں اپنا پوری کام جنات کرواتا ہے اور یہ انسانوں سے کرواتا ہے اس لیے آپ دیکھو جادوگر لوگ قرآن کی آیات کی توہین کرتے ہیں گندگی کرتے ہیں گندگی لیتے پیشاب لیتے ہیں کسی کا منی لیتے ہیں جادو کرنے کے لیے قبرستان میں بیٹھتے ہیں کیونکہ جو شیطان پسند کرتا ہے وہ اپنے مراد پورا کروا لیتا ہے پھر انسان کو دیتا ہے اس لیے انسان شروع سے دروازہ نہ کھولے مدد کرے تو اللہ سے ڈائریکٹ مانگے اور اگر آپ کو پتا ہے کہ کوئی جنات یقین کچھ کر سکتا تو پھر بھی انسان بچے دروازہ اپنے لیے نہ کھولے کیونکہ جو جنات سامنے اگرچہ اس سے بات بھی ہوتی ہے اگر کوئی کر سکتا ہے تو پتہ پتہ نہیں کہ کہاں تک یہ سچتا ہے وہ لوگ جھوٹ بہت, بہت بولتے ہیں دھوکہ بھی دیتے ہیں اور بہت سے غلط کاموں میں رہتے تو اسی لیے وہ دھوکہ دے سکتا ہے منافق ہو سکتا ہے انسان بچ کے رہے تعامل انسانی ساموں سے کرے اور جو جنات کے معاملہ ہے وہ اللہ سے تعامل کرے کہ اللہ ان لوگ سے بچائے اور ان سے محفوظ رہے رکھیں ایک مسئلہ رہ گا انشاءاللہ یہ اگلے درس میں یہ مسئلہ ہے کہ جنات اگر چھو لیتا ہے تو اس کے علاج کس طرح کرتا ہے اس کے حقیقت ہے کہ نہیں اور نظر کے مسئلہ کہ نظر کی کوئی حقیقت ہے کوئی نظر لگا لیتا ہے تو علاج کس طرح ہوتا ہے یہ دو مسئلہ انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے اللہ سے دعا کہ اللہ سہاد الگ کو ہمیشہ قرآن و سنت پر قائم رکھنے کی توفیق دیں اور بر آد و خرابات سے ہم لوگ کو صلی اللہ علیہ محمد علی و صاب اجمعین